الرحمن شاہ رخ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر سور رحمتیں نازل فرماتا ہے تیرہ اگست ہے اور کل جو ہے وہ چودہ اگست ہے اور ہمارا پاکستان کا یوم آزادی ہے مدنی کے ناظرین یوم آزادی منانے کے لیے جس نے آزادی منانے کے لیے ہمارے وطن عزیز کے اندر مختلف اسلامی بھائی مختلف لوگ طرح طرح کے اپنے انداز جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں کچھ اس پر بات کریں گے نگران مرکزی شورا سے آپ لبئی سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور آزادی ہی آج کا ہمارا موضوع بھی ہے موضوع کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیگر مدنی پھول بھی ہوتے ہیں سلسلے کے اندر کچھ دیگر سیگمنٹ بھی شامل ہوتے ہیں آپ کی کالس بھی ہوتی ہیں آپ کے میسیجز بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ شاء ازل ایک زبردست مدنی کسوٹی سلسلے کے اندر شامل ہوگی نگاہ شدہ سے مدنی کسوٹی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی اور مکمل کیجیے یہ بھی ہوگا نگان شدہ کو ایک لفظ ہے یہ بتانا پڑے گا کہ وہ لفظ کون سا ہے اسے مکمل بھی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالس کو آپ کے میسجز کو ہم سلسلے کے اندر شامل کریں گے مدنی چینل کے ساتھ اس سلسلے میں آپ شامل رہ سکتے ہیں اپنی کال کے ذریعے سے اپنے میسجز کے ذریعے سے اور اپنے واٹسپ کے ذریعے سے ٹیلی گرام کے ذریعے سے داؤد اسلامی کا جو فیس بک کا پیج ہے مدنی چینل لائیو مدنی چینل کا جو پیج ہے اس پر بھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں آپ کو اور آپ کے فیڈ بیک کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے آزادی آج کا ہمارا موضوع ہے اس موضوع کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے کی کیا ویوز ہیں کیا تأثرات ہیں ذہن میں ابھرنے والے کیا سوالات ہیں کیا انداز آپ دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے انشاءاللہ آپ کی کالس کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے الحمدللہ للہ آج کا جیسے کہ موضوع ہے ہمارا آزادی آپ نے کہا کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہ اپنے ویوز اپنے مشاہدہ جو بھی ان کے جذبات ہیں اور سوالات ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں ان شاء کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ظاہر سی بات سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے اور وہ فارمیٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہم نے کرنی ہے ان شاء بھائی آج کم از کم آٹھ سوال تو میرے لکھے ہوئے اللہ اللہ آٹھ آپ نے لکھے ہوئے سفا کرتاس پہ اور میں نے سفا ذہن پہ بھی کچھ سوالات لکھے ہوئے ہیں اور شاہ بھائی بھی کچھ سوالات لکھ کر لائے تیاری اچھی خاصی ہے اپنے پاس اور پھر آپ کے بھی سوالات ہیں لیکن تیاری سے پہلے سوالات پیش کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہو جائیں سلمان بھائی آج جو موضوع ہے آزادی یوں تو جیسے کہ آپ نے بتایا آج اگست ہے کل چودہ اگست ہے اور میں آزادی کے حوالے سے آج ہم نے یہ خصوصی عنوان رکھا ہے موضوع رکھا ہے ان شاء اللہ سے مدنی پھول لیں گے لیکن آزادی جو ہے یہ خود ایک بڑی بسعت والا لفظ ہے یہ خود بڑا آزاد لفظ ہے اور اس کے اندر بڑی آزادی پائی جاتی ہے اب آزادی سے مراد کیا ہے آزادی وطن کی آزادی بھی ہوتی ہے شخصی آزادی بھی ہوتی ہے انسانی آزادی بھی ہوتی ہے اچھا پھر خواتین کی آزادی کا ایک الگ موضوع ہے مردوں کی آزادی کا ایک الگ موضوع ہے بچوں کو کیا آزادی ہونی چاہیے شاہ رخ بھائی ایک الگ موضوع ہے اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے کیا آزادی ہونی چاہیے یہ ایک الگ موضوع ہے اچھا جو سوک سنس ہے شہری شہریات کا جو علم ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو انتظامیہ اور جو عوام ہے ان کے اپنے اپنے ویوز ہے آزادی کے حوالے سے پھر انشاءاللہ شاء اللہ آئیں گے تو وہ بھی کچھ ویوز دیں گے لیکن سلمان بھائی آزادی بہرحال جس آزادی کی اس وقت ہم نے عنوان بنا کے ہم بات کر رہے ہیں وطن کی آزادی یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت, نعمت, نعمت. ہے کوئی شک نعم. کسی کو انکار نہیں کوئی شک نہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی جس نعم. مصیبت کو آپ نے سہا نہیں ہوتا تو اس کی جو اپوزٹ سائٹ ہوتی ہے اس کا آپ اتنا اندازہ نہیں لگا سکتے یعنی میں اور آپ جو ہیں اس کی اتنی قدر شاید نہ کر پائیں نہ سمجھ پائیں مشاہداتی طور پہ میں ارض کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا ہم نے وہ لمحات نہیں دیکھے وہ معاملات دیکھے نہیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے فیس کیے تھے تو آزادی ایک نعمت ہو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غذ بھی ایام اللہ کہ انہیں اللہ کی ن... اللہ کے دنوں کا ذکر کرو یاد دلاؤ اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ دو طرح کے ایام کا ذکر فرمایا یہاں پہ ایک وہ ایام کے جس میں رب تبارک و تعالی کا عذاب آیا مصیبت آئی یا آزمائش آئی تو وہ ایام ایسے ہیں کہ ان سے عبرت و نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے کیونکہ وہ یادیں الہی دلاتے ہیں تو ان کو ایام اللہ کہا گیا اللہ کے ایام کہا گیا اور اسی طریقے سے وہ ایام کہ وہ دن کے جن دنوں میں کوئی نعمت حاصل ہوئی ہو تو وہ ایام جو ہیں وہ بھی اللہ وجل کے دن کہلائے تو ان مانوں میں آزادی کیونکہ پاکستان جو بنا اسلام کے نام پہ بنا اسلامی تعلیمات کے لیے بنا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہنے کی غرض سے بنایا ہے اسے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس میں جو نیتیں تھیں تو وہ تو بڑی عظیم و شان نیتیں تھیں اللہ کرے ہم اس پہ عمل پیرا بھی ہو جائے کامل طور پر اور ہمارا وطن عزیز جو ہے حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بن جائے اور اسلامی تعلیمات جو ہیں یہاں پہ اوپر سے نیچے تک اور بلکہ میں تو کہوں گا شس جہت میں نظر آنا شروع ہو جائیں اور یہ پھلتا رہے پھولتا رہے بڑھتا رہے صحیح پروان, صحیح پروان صحیح چڑھتا رہے اللہ تبار تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہے یہ ہماری دعائیں بھی ہیں اللہ تبار اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو مہروج بھائی ایک چیز جو ہے یہ میں کہنا چاہوں گا آج میں جو نگرانی شورا کے سوال آتے نا وہ رکھے جی وہ جی میں جی دیکھیں مہروز بھائی آج ہم لوگ جو رہے ہیں یہاں پر اپنے وطن میں وقت گزار رہے ہیں باقی آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ ہمیں شاید اس کا اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے ادراک نہیں ہے آپ نے یاد آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک حکایت پڑی ہوگی مدنی شرح کے ناظرین نے سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا بادشاہ جو تھا وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کو قیمتی ہی آ کے لگنا شروع ہو بادشاہ پریشان ہوا بھائی قیمتی ہیرے کون لٹا رہا ہے کون پھینک رہا ہے وہ دیکھا گیا تو ایک دیہاتی تھا وہ شخص جو ہے پھل توڑنے کے لیے وہ ہیرے جو ہے وہ پھینک رہا تھا اور پھل توڑنے کے لیے ان کو استعمال کر رہا تھا بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس نعمت ہو اور اس کو اس بات کا ادراک نہ ہو احساس نہ ہو سینس نہ ہو پہچان نہ ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے اس کے پاس نعمت موجود ہے وہ بندہ نہ تو اس نعمت کی قدر کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نعمت سے فائدہ آپ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا جب آپ یہ بات جانیں گے کہ واقعی یہ نعمت ہے اور یہ میرے لیے کیسی بینیفیشل ہے منوج بھائی روزگار کمانے کے لیے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ نوجوان اسلامی بھائی مطلب وہ نوجوان مرد جو ہے وہ نوجوان افراد جو معاشرے میں بسنے والے ہیں جو یہاں رہ کر کام نہیں کرنا چاہتے یوں کہیے کہ جنہوں نے اپنے ذہن کے اندر ایک جو ہے وہ سہانے تخیلات بنائے ہوتے ہیں خیالی پلاؤ پکایا ہوا ہے اور ہمارے سارے فرماتے ہیں کہ جب خیالی پلاؤ پکتا ہے تو اس میں بادام بھی دس کلو ڈلتے ہیں اس میں پستے بھی دس کلو ڈلتے ہیں اور اس میں دیسی گھی بھی دس کلو ڈلتا ہے یہ معاملہ ہوتا ہے خیال میں تو جو دل چاہے کرتے ہیں اب جنہوں نے اپنے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں خیالات ہمیں یہ چاہیے ہم یہ لیں گے اور ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے لیکن خیال تو ہوتے ہیں کوشل آن دا ایئر تو ہوتے ہیں ہواؤں میں کرے تو تعمیر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جو سرکمسانس ہوتے ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں جیسے مثال کے طور پر اب ایک بندہ چاہے کہ جی میری نوکری ہونی چاہیے مینیجر کی ٹھیک ہے اچھا اب مینیجر کے لیے اب اس کو پتہ ہی نہ ہو مینیجر میں اس کی سپیلنگ کیا ہے ٹھیک ہے وہ بے کیا مینیجر کی نوکری کرے گا ٹھیک ہے تو یعنی کوالٹی وہ نہیں ہوتی ایجوکیشن وہ نہیں ہوتی تعلیم وہ نہیں ہوتی لیکن چیز وہ چاہیے ہوتی ہے ایسے نوجوان جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم حاصل نہیں کر سکتے پھر وہ کیا کہتے ہیں اب یار اس سے نیچے آنا پڑے گا اب ادھر کام کریں گے محلے میں لوگ کیا بولیں گے رشتے دار کیا بولیں گے چلو جی برونے ملک چلتے ہیں بیرون ملک گئے ہوئے تو کیا ہے جی بچہ کہاں ہوتا ہے بچہ باہر جی بچہ کہاں بچہ بلک میں ہوتا ہے وہاں کام کر رہا ہے وہاں بےچارا برتن مانج رہا ہے جھاڑو دے رہا ہے پوچھا کر رہا ہے وہاں کی میونسپل کمیٹی میں روڈ جو ہے روڈ پہ جھاڑو دے رہے کیا کر رہے یہ تو ایک آگے کی بات ہے لیکن وہ لیکن وہ آ جاتا ہے ہاں جی بچہ باہر ہوتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے وطن عزیز سے یہاں روزگار کمانے کے لیے عمومی طور پہ جنرل ویو کی بات کر رہا ہوں جو برگا ملک جاتے ہیں شاہ بھائی وہ پھر بچارے بتاتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں باہر کی زندگی کیسی ہے اور اپنے وطن میں رہ کر زندگی کی سلمان بھائی بات جی شاہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک چیز مجھے نظر نہیں آتی تو اس کے خواب خان ہی ہوتے ہیں صحیح اور جب باہر جا کے لوگ اصلی حقیقت دیکھتے ہیں کہ اب یہ حقیقت ہے اور یہ کام مجھے کرنا ہے تو وہ کرنے پہ مجبور بھی ہو جاتا ہے لیکن اپنے ملک میں اس کام سے اتنی آر کھاتے ہیں اور اتنی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ وہی کام با فخر باہر کرتے ہیں اور شاید اپنے ملک میں بیان تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن اپنے ملک میں بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں فلاں ملک میں ہوں میں فلاں ملک میں رہتا ہوں اتنے کماتا ہوں اگر وہ بندہ اتنی ہی محنت اپنے ہی ملک میں کرتا اور کوشش کرتا تو شاید اس کو یہ بھی حاضر نہ ہوتی دی. دیکھیے سلمان شورا کے آنے سے ایک بات جو ہم میں کر رہے ہیں ہمیں قدر نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے ایک بندہ تھا محروز بھائی وہ کیلے کھا رہا تھا روڈ کے اوپر کیلے کھا رہا ہے کیلے کھا رہا ہے پھینک رہا ہے کیلے کھا رہا ہے چھلکے پھینک رہا ہے وہ روڈ کے اوپر سے چلتا ہوا نیچے ڈلان تھی نیچے کی طرف آ رہا تھا اس کو ایک بندے نے پوچھا جی آپ کہاں سے آئیں انہوں نے ملک بتایا کہ میں فلاح ملک میں رہتا ہوں تو چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس ملک میں بھی کیلے کیلے کھا کے چھلکے یوں ہی پھینکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ کہا نا بندہ لاجواب ہو گیا بندہ کیا ہو گیا لاجواب ہو گیا وہاں تو یوں نہیں پھینکتے وہاں تو وہاں پھینکیں گے تو وہ بڑا بڑے مسائل ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میرا اپنا گھر ہے ہمارا وطن ہمارا ملک ہمارا اپنا گھر ہے ہم اس کی قدر نہیں کریں گے اس کو ڈی ویلو کریں گے اس کا خیال نہیں کریں گے احساس نہیں کریں گے جو مینرز ہیں جو اخلاقیات ہیں جو جسے جس آپ کہیں کہ معاشرے میں رہنے کے طریقہ کار ہے اچھا اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر اس کا اس کے کی اندر کیا ہوگا گندگی بھی ہوگی کچرا بھی ہوگا اور بھی معاملات جو جی ہے وہ خراب ہوتے چلے جائیں گے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی جو جی ہے وہ قدر بھی کرنی ہے اور جس طرح ہم کسی اور سویلائزیشن کے اندر کسی اور تہذیب میں یا کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں وہاں جا کے ہم رولز وایلیٹ نہیں کرتے وہاں جا کے ہم کچرا نہیں پھینکتے وہاں جا کے ہم جو ہے وہ بوتلیں پی کے اس کے جو خالی بوتلیں ہوتی ہیں وہ روڈ پر نہیں پھینکتے یوں یہ ہمارا پاکستان ہے یہاں پر کیوں پھینکتے ہیں اس کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور پھر وہ دیکھیں جی وہ بندہ بھی ایسا تھا, اکل، اکل شور تھا. مان لیو وہ پھر بندہ جناب واپس محروز بھی اسے کر دیا اس بندے نے وہ بندہ واپس گیا جو کیلے کے چھلکے اس نے اٹھائے پھینکے ہوئے تھے اس نے سارے کیلے کے چھلکے اٹھائے اور شاپر میں ڈال کے ان کو ڈسٹ بین میں ڈالا تو دوسری بات یہ پتا چلی کہ سمجھانے سے فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اگر اچھے طریقے سے سمجھایا جائے تو وہ فائدہ ہوتا ہے اصل آپ نے جو بات کی نا قدر, قدر کرنا یا قدری کرنا یہ بڑی بنیادی چیزیں اور آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ شروع ہی میں ریز کر دی ہیں دوسری چیز خیالی دنیا جو ہے نا یہ خیالی دنیا ایک الگ دنیا ہوتی ہے اور ایک وقت ہوتا ہے انسان پہ جب تک وہ خیالی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے اس میں اپنا ایک تاج محل بنایا ہوا ہوتا ہے اپنی ملز بنائی بھی ہوتی ہیں اپنی ایک کالونی بنائی بھی ہوتی ہے اپنی جو ہے نا ایک وہ گاڑیوں کا اسکواڈ بنایا ہوا ہوتا ہے ساری چیزیں اس میں اس نے, نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ریالٹی اس سے الگ چیز کا نام ہے ریئلٹی جو ہے حقائق جو ہے وہ اس سے جدا چیز ہے وہ جو آپ نے بات کی تھی خیالی پلاؤ والی میں واپس وہیں جاؤں گا کہ خیالی پلاؤ جب تک ہی پکتا ہے جب تک بھوک کی شدت نہیں ہوتی جس وقت بھوک کی شدت ہوتی ہے نا اور بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اب اس سے کام نہیں چلے گا پھر جو دال روٹی اور چٹنی روٹی موجود ہوتی ہے شاہ بھائی اسی तो سے بندہ پیٹ بھر ہوتا ہے اور وہی دال روٹی نہ بھی ہو چٹنی نہ بھی ہو مہروز بھائی خالی پیاز اور نمک سے لوگ روٹی کھا لے وہی نا کہ جب وہ حقائق کی دنیا میں آتا ہے تو اس پہ یہ آشکار ہوتا ہے کہ جتنی میں نے بریانی جتنی میں نے مرغن غذائیں تیار کی ہیں تو یہ جو ہے خیالات کی دنیا میں اور خیالات کی دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا, نہیں بھرتا یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ لوگ باہر جا رہے ہیں خواب سوانے سجائے ہوئے ہیں تو وہاں جا کے پھر جو آپ نے دوسری تصویر آپ نے پیش کی ہے کہ وہاں جا کے شاہ بھائی کیا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو محنت والے کام ہے لیکن وہ کب کرتے ہیں جب ان کی بھوک کی شدت کا یہ دور آ جاتا ہے کہ اب کام نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا اگر وہ شروع سے اگر وہ شروع سے اپنے وطن میں رہتے ہوئے شاہ بھائی محنت کریں مشقت کریں اور جو بھی ایفٹس کر سکتے ہیں جو ان کے اندر کوالٹیز ہیں ان کو اویل کریں تو یہ ملک جو ہے اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کیا اس ملک میں لوگوں نے ترقی نہیں کی ہے اللہ کی رحمت بھائی ذاتی تجربات ہیں جی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں آٹھ گھنٹے کام کرنے کو بھی دقت سمجھتے تھے باہر جا کر اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کام کر رہے ہیں تین گھنٹے چار گھنٹے کی نیند کرتے ہیں اس کے بعد اٹھ کے پھر اپنی ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ عموماً قیام دور دراز ہوتے ہیں تو چار بجے پانچ بجے اٹھتے ہیں نکلتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں اپنے کام پہ پہنچتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ جو شخص وہاں سولہ اٹھارہ گھنٹے کام کر سکتا ہے کیا وہ اپنے ملک میں اتنے اوقات کام کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جی جی یہاں ایک اور بات بھی ہے میں کروں چٹکے کسی بات ہے تھوڑا تصدن بھی ہو جائے گا روز میں نے جو بات کر بات کی کہ جب بھوک لگتی ہے تو خیالی پلاؤ سے پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا خالی پلاؤ چاہے بیف کا ہو چاہے چکن کا ہو پیٹ سے بھر نہیں بھرے گا یا ایک بات کسی نے کہی ایک آیا سنائی انہوں نے حقیقت میں اور خیالوں میں مطلب وہ فرق بیان کیا کہ ایک بچہ تھا وہ لوجک پڑھ کے آیا منتق پڑھ کے آیا گھر پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد صاحب گھر پہ ہیں اور ایک برتن میں دو انڈے رکھے ہوں چھ انڈے دو رکھے ہوئے اب وہ منتق پڑھ کے آیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو نہیں یہ تین انڈے ہیں یہ دو انڈے نہیں بلکہ کتنے انڈے ہیں دو دو थीक حقیقت میں دو ہیں ٹھیک ہے اب وہ جناب وہ دلائل لا رہا ہے ادھر سے بات بنا رہا ہے ادھر سے لا رہا ہے اس کے باپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اپنے بچے کی باتیں سنی اور آخر میں اس نے کیا آخر میں باپ نے کیا کیا اس نے دو انڈے اٹھائے دو انڈے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے اور کہا بیٹا جو تیسرا انڈا ہے نا وہ فرائی کر کے تم اپنے لیے بنوا لو تو یہ ہم دے اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں تو بات یہی ہے کہ حقیقت کی دنیا میں انسان کو رہنا چاہیے اور اگر خالی تخیلات میں رہیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا حقیقت کو ریئلائز کرنا پڑے گا حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے ہمارا جی پاک وطن ہے اور ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے اور اس کی بہتری کے لیے کردار بھی ادا کرنا ہے جی مہروج بھائی بالکل کرنا ہے اس کا اس نعمت کا احساس بھی کرنا ہے کیونکہ جن نعمتوں کا احساس نہیں کیا جاتا وہ واپس لے لی جاتی ہیں اور علما نے لکھا ہے واپس لینے سے مراد یہ نہیں کہ بعض اوقات نعمت فزیکلی تو موجود رہتی ہے لیکن اس کی منفیت اور اس کا فائدہ اور اس کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب جب کہتے ہیں کہ نعمت چھین لی جاتی ہے تو اس سے تو مراد یہ پین میرے پاس بطور ایک نعمت کے ہے اور اگر میں اس کی ناشکری کروں گا اس کا احساس نہیں کروں گا تو یہ چھین لیا جائے گا یہ میں سے واپس لے لیا جائے گا تو ایک تو یہ کہ یہ میرے سے جدا ہو جائے دوسرا یہ کہ یہ پین تو میرے پاس رہے لیکن لکھنے کی توفیق نصیب نہ ہو اس کی جو برکت ہیں ہو وہ نصیب نہ ہو, اللہ ہو ہمیں اپنے اوپر صرف آزادی کے اعتبار ہی سے رہی بلکہ ہر ہر زاویے سے یہ دیکھ لینا چاہیے یہ غور و فکر کر لینا چاہیے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں نگرانی شور ابھی ایک نعمت ہے اور آپ آتے ہیں تو تن بے جان و جان آ جاتی ہے السلام علیکم وعلیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا بات ہے یہ آج لائٹ بھی آپ کے موبائل کی آج تو پہلے سی روشن ہے کوئی خاص وجہ اس کی جی اصل میں جب اندھیرا ہو تو روشنی جلانی پڑتی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ سلحان اللہ اللہ آپ کو جدید خیر آپ فرمائے نگران شرا بھی تشریف لا چکے ہیں مدنی پھول کچھ ہم نے بھی وہ عرض کیے ہیں میرے روز بھائی کے ماشاء مدنی پھول جاری و ساری تھے آزادی آج کا ہمارا موضوع ہے اور پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ نگران شرا ہیں دعوت اسلامی کی مرضی میں کب تک بتا دے رہے ہیں جی یہ سوال کے لیے یہ بات کرنا جو ہے ضروری ہے ورنہ پھر اس سوال میں وزن نہیں آئے گا آپ ماشاءاللہ ایک ریلیجیس آدمی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نالج دیا ہے اور بڑے اچھے آپ کے جو ہے وہ بیانات بھی ہوتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے اپنا کو آج وہ اللہ رسول کی بات کریں کوئی لوگوں کو جو ہے وہ شراب نوشی سے روکیں گناہوں سے روکیں آپ کیا آج ازادی کا موضوع سلسلے میں رکھا ہے آپ نے اور لے کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں لائتیں جل رہی ہیں آپ کا جو کام ہے وہ کریں لوگوں کو مچھلی کی طرف بلائیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں یہ موضوع لینے کی کیا حاجت ہے آپ کو الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلم سعید المرسلین اچھی بات کی آپ نے اصل میں آزادی لی ہی اس لیے تھی کہ لوگوں کو آزادی کے ساتھ مچھلی کی طرف بلائیں اور اللہ اور اس کے رسول کا نام آزادی کے ساتھ لے سکے سبحان اللہ بس جی جواب پورا ہو گیا یہ نے جو سوال کیا میں جواب برض کر دیا نہیں کیا حاجت کیا ہے اس موضوع کی آپ کو آزادیے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں یہ موضوع آپ نے رکھا ہے پتہ ہے سب کو پتہ ہے بھی ہم جو ملک جو ہے مل گیا ہے ہمیں جو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا یہی سوال سلمان بھائی نے کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے نا تو پھر یہ آزادی موضوع رکھ کر جھنڈیاں لگا کر پرچم لہرا کر اور یہ لائٹیں گرین اور جو ہے نا وائٹ لگا کر دیکھیے سے کیوں سمپل سی بات ہے کہ کل ہمارے یہاں اگست ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ ملک اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے جی اور اگر ہم اس کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں اس کی نعمت کو یاد کرتے ہیں جی تو اس میں ایک تو اولن کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھے انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کے لیے ہمیں فوائد حاصل ہوں گے دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو دعوت اسلامی ہمیں اس بات کی طرف بلاتی ہے کہ آزادی جس کو جشن آزادی کہا جاتا ہے آزادی کا جشن اگر منانا ہے لفظ جشن کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو پھر جشن ہلے گلے کا نام نہیں ہے اپنی بنیاد کو یاد کر کے اس کو درست کریں تو انشاءاللہ تبارک اللہ تبارہ حقیقی معائنوں میں جو ہمیں آزادی ہے وہ ملے گی پھر آپ جشن حلے گلے کا نام کیوں نہیں ہے جی یہ تو آپ نے میرے ایک سوال کو ادھر ہی جو ہے وہ جواب دے دیا دیکھیں جشن کا موقع ہے تو ذہر سی بات ہے کوئی تھوڑا بہت ہلّا ہوگا گلگ پاڑا کوئی شور شرابا کوئی آپس میں جو ہے وہ ہنسی مذاق یہ وہ یہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا خوشی منائی جا رہی ہے بندے خوش ہو رہے ہیں وہاں ابھی وہاں دیکھیں کون سی آیت سے ثابت ہے آیت سے تو ثابت نہیں ہے کون سی حدیث سے یہ انداز ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت نہیں کون سے صحابہ کرام سے یہ انداز ثابت ہے صحابہ کا بھی یہ انداز نہیں ہے کون سے اولیاء کرام سے یہ انداز ثابت ہے اولیاء بھی ایسے کام نہیں کرتے کوئی دین دار کوئی شریف اور کوئی اچھے خاصے مذہبی وضاقتہ اور جو شرافت جن کے لیے ایک نشانی ہے جن کی پہچان ہے ان سے یہ انداز ثابت ہے ان سے بھی ثابت نہیں ہے ہم تو انہیں کے پیچھے یہ نہیں ہے جس انداز کو آپ بیان کر رہے وہ اس طرح مسلمانوں کا وہ انداز نہیں ہے یہ وطن عزیز انہوں نے قربانی دے کر آزاد کیا ہے اسلام دین کے نام پر آزاد کیا ہے یہ بات ہم اگر ڈسکس میں لیں آزادی کے عنوان پر کہ آزادی صرف در و دیوار و زمینوں کا نام تھا یا آزادی سوچ سمجھ اور اپنے طریقے کار اور تہذیب و تمدن کا نام تھا ہم کس چیز سے آزاد ہوئے ایک تو آزاد خطۂ زمین ہے مگر وہ خطے زمین کو جو ہم نے آزاد کروایا اس آزادی کے پیچھے ہم کیا چاہتے تھے کیوں وہ زمین الگ کروائی مسلمان کی جو آبادی جہاں زیادہ تھی وہ حصے پاکستان کی طرف قرار دے دیے گئے آخر اس کی وجہ کیا تھی وہاں سے مسلمانوں نے اس سنت کی طرف سفر اختیار کیا جہاں مسلمانوں کی اکثریت آبادی تھی جہاں پاکستان کہلایا آخر وہ سفر کیوں کیا گیا وہ کیا اسباب تھے اگر پہلے بھی مالو اسباب جل رہے تھے اور آج بھی مالو اسباب جل رہے ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے پہلے بھی لوٹ مار کے ہم شکار تھے اگر آج بھی لوٹ مار کا شکار ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے پہلے بھی ہم غیر مسلموں کی تہذیب اور غیر مسلموں کے طریقے کار کی ہم پر مار پڑ رہی تھی تو وہ آج بھی کسی اور انداز سے ہم پر یہ مار پڑ رہی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے آزادی کے ایک حصے کو تو ہم نے الحمدللہ پایا ہے یا آزادی کے چند حصے کو اگر میں کہوں الحمد ہم نے پایا ہے لیکن جو آزادی ہمارا بنیادی مقصد تھا اس بنیادی مقصد کو پانے میں اب تک شاید ہم صحیح معائنوں میں کامیاب نہیں ہو سکے میرا یہ نقطۂ نظر لفظ آزادی ہے اگر ہمارا آج کا موضوع تو پھر آزادی کس چیز سے آزادی یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا چلے آپ ڈسکرائب دیسکرائب دیسکرائب دیسکرائب کریں نا کہ آزادی سے مراد کر رہا ہوں میں یہی وضاحتی کر رہا ہوں کہ آزادی سے مراد یہ ساری چیزیں تھیں اگر آپ ان دنوں کی جو علماء اہل سنت نے جو یہ آزادی میں جو اپنا خاص کردار ادا کیا ہمارے اور باقاعدہ آزادی کے متعلق جو تقاریر ہوتی تھی جی کہ مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت کی حاجت ہے اور یہ تقاریر مساجد میں ہوتی تھی علماء جمعہ کے خطبات میں باقاعدہ مسلمانوں کے جم غفیر کے ساتھ یہ تقاریر کیا کرتے تھے یعنی جو بات مسجد کے ممبر و محراب سے اٹھائی جاتی تھی اور جمعہ میں آنے والے مسلمانوں کو جس چیز کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ آپ غور کریں کہ اس وقت علماء اہل سنت اللہ ان کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے تو اس وقت انہوں نے جو وطن عزیز کی آزادی پر جو اتنا ابزور دیا قربانیاں دیں اور یہ سب کچھ ہوا تو اس کے پیچھے کیا تھا ایک اسلامی اور ایک دینی تصور تھا وہ اسلامی اور دینی تصور کو کیا ہم اب تک لانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ محمد علی جینا صاحب نے جو اپنے جو تقارییر کی ان تقاریر کے اندر جو اسلام کو انہوں نے جو ڈیفائن کیا اور ہمارا جو بھی نظام ہوگا وہ اسلام اور دین کے مطابق اس طرح ہوگا اس کو جو ڈیفائن کیا تو وہ ڈیفائن کرنے کو کیا ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں جو وضاحت ہے کہ اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ غور اس ملک میں بسنے والے بیس یا بائیس کروڑ عوام کو کرنا ہے کہ ہم کس انداز پر اپنے آپ کو اس آزاد مملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے اور ہم اس کو اپنا ہم اس کے شہری کہلاتے ہیں یہ ہمارا وطن عزیز ہے تو یہ وطن عزیز جس مقصد کے تحت آزاد ہوا اس مقصد کو جب تک کہ تمام کے تمام پاکستانی چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں اس کو نہیں پہچانیں گے تو کیسے ہوگا آپ یورپ میں اور ویسٹرن کنٹری میں مغربی ملک میں رہنے والے پاکستانی کو پوچھیں ہیں کہ جب وہ اپنے ملک میں آتا ہے تو اس کو اپنے وطن عزیز کی آزادی کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو اس کو احساس ہوتا ہے کہ کس قدر باہر کی دنیا کی اور کس قدر میرے ملک کا ایک اپنا انداز ہے تو میری تو اس سلسلے کے توسط سے مدنی انتجا ہے تمام پاکستانی عاشقہ نے رسول سے یہ مہربانی کرے اور اپنے ملک کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلقہ بنانے اور اس یہاں اسلام کا انداز ہونے اور اسلامی زندگی کے گزارنے کے سارے جو ہمارے یہاں مواقع موجود ہیں اس کو اختیار کرنے کی طرف توجہ کریں تاکہ صرف ہمارے جسم آزاد نہ ہو ہماری سوچیں بھی آزاد ہو جائیں آزاد ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے آزاد سوچ تو پھر جو مرضی بندہ کرتا رہے آزاد ہے مردی جائے اصل میں سوچ آزاد ان معنوں کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوچ جو ہے نا اور ہمارا انداز وہ غلامی کہ زندگی گزار رہا ہے اور وہ ہے غیروں کی غلامی ان کا انداز ان کا لباس ان کی جیسی شادیاں ان کے جیسے رسم و رواج تو جب ہم ان تمام میں قید ہیں ہم ان سے آزادی چاہتے ہیں اور ہم صرف اور صرف اسلام کے خوبصورت اصولوں کے اندر سبحان اللہ ابھی تک یہ وہ قید ہے جو ہمیں کل قیامت کے روز آزاد کروا لا لا واہ واہ واہ اللہ ابھی وا, وا, وا. تک جو آپ نے گفتگو کی ہے ساری ماضی پر مبنی ہے کہ یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا یوں کہا گیا تھا یہ سوچا گیا تھا یوں کرنا تھا یہ سب ماضی پر ہیں لیکن اس وقت جو جنریشن موجود ہے نا اس کو ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اپنا حال اور اپنا مستقبل جو ہے اس کی فکر پڑی ہوئی ہے اور آپ لے کے بیٹھے ہوئے ماضی اب ماضی کا کیا کرنا ہے ہمیں تو اپنا حال درست کرنا ہے اپنا مستقبل درست کرنا ہے اس کے لیے ہمیں یہ ایفٹ کرنا پڑیں گی جس کی ابھی آپ مزمت کر رہے ہیں بیٹھ کر جو موجود ہے وہ حال ہے گزرا ماضی آتا استقبال ہے اصل میں آپ نے بات میں ہی مجھے جواب بھی دے دیا کہ اگر یہ نوجوان یا آج کی یہ جنریشن اگر بھول بیٹھی ہے اپنے ماضی کو تو یہ سب سے بڑی بھول ہے جو اپنا ماضی بھول جائے نہ وہ اپنا حال سوار سکتا ہے نہ اپنا مستقبل سنوار سکتا ہے اللہ کیسے کیسے وہ اس کے پاس اپنا حال اور مستقبل کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا وہ ماضی کے لیے کیسے کہتے ہیں نا سانپ گزر جائے تو لکیر کو نہیں پیٹنا چاہیے اور کیا یہ ہر مثال ہر جگہ پر منتبی کو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کیونکہ جو غریب اپنی غربت کو بھول جائے امیری آنے پر تو وہ کل غریب ہونے کا انتظار کرے اللہ وہ اس بے دردی کے ساتھ اپنی دولت کو اڑاتا ہے اس کو اپنی غربت کا چونکہ احساس ہے وہ بھول گیا کہ غربت کس کو کہتے ہیں بیماری سے جو صحت کی طرف آتا ہے وہ بیماری کی تکلیف کو بھول جائے تو پھر اپنی صحت کی قدر نہیں کرتا تو جب اپنے ماضی میں گزری ہوئی چیزوں کی جو لوگ یاد نہیں کرتے اس کی قدر نہیں کرتے وہ اپنے حال کو بھی بے حال کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں یہ بات تجربات سے ثابت ہے اور مند اور سمجھدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں تجربے سے یہ بھی ثابت ہے حضور بزرگ جن لوگوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا نا نہ, انہوں نے ترقی کی تجربے سے یہ بھی ثابت ہے کہ جنہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا نا نہ, پیچھے کی طرف نہیں دیکھا ان <سؤال> لوگوں نے ترقی کی مثال کئی مثالیں معاشرے میں دیکھیں نا جو بندہ غریب ہے میں دیتا ہوں جی مثال یہ کون سی بات ہے اب میں مثال سے غریب آدمی ہوں اب میں دن رات یہ سوچتا رہوں یار میں تو بڑا غریب ہوں میرے ماں باپ بڑے گریب ہوں نہیں میں غریب تھا اگر آپ ماضی میں غریب تھے تو آج کسی نعمت کے ملنے پر یا مت خوشحال ہو جانے پر آپ یہ یاد کریں گے کہ میں غریب تھا میں نے اس اس طرح ہم پریشانی کے دن گزارے ہیں اگر ایک بار پھر مجھ سے دولت ضائع ہو گئی اور میں نے اسے غفلت میں اڑا دیا تو میں پھر وہی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا جہاں میں تھا اور وہی میں تو مجھ پر پھٹکار پڑتی رہیں گی جو عموما ہمارے یہاں پھٹکارے پڑتی رہتی ہیں تو آج آپ آزاد ہیں اپنی غلامی کے دنوں کو یاد کریں تو ہم تو کبھی غلام رہی نہیں حضور؟ آپ نہیں رہے ہی نہیں اسے ہمارے باپ رہے, ہمارے باپ رہے ہمارے باپ لیکن ہمارا ماضی یہ رہا ہے کیونکہ جب ہم نے اپنی اس آزادی جو ایک سینکڑوں برس تک مسلمانوں کی چلتی رہی جب اس سے کفت بڑھتی تو غلامی نے پا لیا غلامی نے آ لیا جب غلامی سے نکل کر قربانی دے کا جب ہم آزاد ہوئے اب آزاد ہونے کے بعد جب ہم اپنی غلامی کی ان تکلیفوں کو بھول جائیں گے تو انتظار کریں گے پھر کل کیا ہوتا اللہ ہے اللہ آج کل تو نوجوانوں کو اس چیز کے اوپر ہی امفسائز کیا جاتا ہے کہ اپنے ماضی کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو یاد رکھو گے تو آگے نہیں بڑھ سکو گے اور آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی ماضی کی تکلیفوں کو جو حالات ہوئے جو ہجرت کے وقت حالات ہوئے ان چیزوں کو یاد رکھیں تاکہ بہتری لا سکیں لیکن آج کل تو ٹریننگز کا یہ حصہ ہے شاہ بھائی جس فلسفے کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے فلسفہ سکھا کر نوجوانوں نے آج کے دور میں کتنی ترقی کر لی کسی چیز کا نتیجہ ہی بتائے گا نا کہ وہ فلسفہ کتنا اچھا تھا یا کتنا برا تھا اب یہ بتائیے کہ آج کے نوجوان کی ترقی کتنی ہے آج کے نوجوان کے اندر وہ اٹھنے کا جذبہ کتنا جیسا ہم نے ایک سلسلہ ریکارڈ کیا کل انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین وہ سلسلہ دیکھیں گے ہمارے جو بزرگ ہجرت کر کر آئے اور جو یہاں رہے آج اگر آپ ہماری مین مین منڈیوں کا جائزہ لے لیں نا مرکز لولیا کی طرف چلے جائیں لاہور باب المدینہ میں جائیں اسلام آباد پنڈی جہاں جہاں جائیں ہماری جو مین منڈیاں ہیں جو ہماری مین زراعتیں ہیں اس میں ہمارے ماضی کے ان لوگوں کا ہی تو ہاتھ ہے جنہوں نے وہ منڈیاں آج ہماری منڈیاں چالیس چالیس پچاس پچا سال سے وہ پروان چڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے آج ایک گلیمر کلچر ہے ایک آفیس کلچر ہے لیکن ان تمام تک نکلنے کے بعد جو مین منڈیاں ہیں وہ منڈیاں انہوں نے بنائی وہی وہ ہمارے پرانے لوگوں نے بنائی ہیں آج نوجوان پڑھ کر بھی باہر کے خواب دیکھتا ہے ہمارے لوگوں نے یہاں رہ کر اپنے ملک کو سنوارا تھا لیکن آپ معاشی ترقی کی اگر بات کر رہے ہیں تو اگر پہلے کے دور سے آج کے دور کا موازنہ کیا جائے تو آج کل تو نوجوانوں کے پاس زیادہ مال و دولت ہے نہیں آج زیادہ لگژریز ہے آج کا نوجوان کے پاس زیادہ مال و دولت آپ کہہ رہے ہیں مگر آج کا نوجوان زیادہ بے روزگار ہے آپ کہہ رہے ہیں آج وہ تو آبادی بڑی ہے نا تو دونوں طرف دیکھوں اس وقت دور میں جو ریٹنگز دیکھتے ہیں تو اس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ جو بلینئرز ملٹی بلینئرز ہیں پہلے کے دور میں ایک عمر لگتی تھی اس ملٹی ملینئر بن گئے یا ان کو ان کے باپ داداؤں کی طرف سے یا پیچھے سے کوئی ان کو ایسا بیک اپ ملا تھا نہیں خود بنے دیکھا تو کالج اسٹوڈینٹس ہوا کرتے تھے ہی وہ اور جس مارکیٹ میں انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی اپنا ٹیلنٹ لگایا وہ مارکیٹ کہاں سے ملی ان کو خود نہیں بنے گی جی باقی بزرگ <سؤال> نہیں جی دیکھیے جی جی جی پہلا ایک سوال مثال جی کے طور پہ جی اگر ایک آپ کو پیش نہیں ملا اس سے مراد یہی تھی اگر ہم کہہ دیتے انہیں بیک اپ ملا ہے تو آپ فرماتے کہ دیکھو بیک اپ ملا نہ پھر ترقی کی اب جب کہا کہ انہیں بیک اپ نہیں ملا کالج اسٹوڈنٹ نے خود اسٹرگل کیے سیلف میڈ ہیں تو فرمانا منڈی انہیں ملی تو حضور پھر دیکھت دیکھت تو دنیا بھی ہمیں آج کل دیکھا جائے سیلف دیکھ میڈ ہونے کا میں بالکل متعلقہ انکار نہیں کرتا کئی ایسی فیلڈیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں نے اسٹیبلش کی ہیں لیکن اگر آپ ہمارے نوجوان جو ہمارے ملک کے اندر ہیں اگر اس کو موازنہ کرتے ہیں تو ایک تو بے روزگاروں کی تعداد زیادہ ہے ہمارے ملک میں ان کو روزگار نہیں مل رہا تو یہی کہتے کہ جناب ہمیں روزگار نہیں ملا کیا ترقی کی بھائی روزگار کے لیے آپ نے اپنے ذہن کے اندر ایک روزگار کا تصور بنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کو روزگار نہیں مل رہا آپ نے پڑھائی کی یہ سوچ کر کہ ایسا ایسا ہوگا اس لیے شاید روزگار نہیں مل رہا پھر بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے یہاں بدمنی بڑھتی ہے جب بد بدمنی بڑھتی ہے تو انویسٹمنٹ کم ہو جاتا ہے جب انویسٹمنٹ کم ہو جاتا تو پروبلم ہو جاتا ہے اچھے روزگار کا خواب دیکھنا کیا غلط ہے جب ایک انسان اتنی پڑھائی کر رہا ہے پندرہ سولہ سال اس نے اپنے تعلیم میں لگا دیے ماسٹرز کی ڈگریز کی لے لی ایم بی ایس کی لے لی تو اس کے بعد کیا وہ اس کا حق نہیں رکھتا کہ میں ایک اچھی پوزیشن پہ جا کے بیٹھوں اور ایک حق رکھتا بھی ہے اور ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس کو کوشش کرنی بھی ہے اگر وہ اپنے آزادی کے مقصد کو سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ وہ حالات پیدا ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا آزادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں اسلام و دین کی بات ہوگی اور اسلام و دین کے ہی اصولوں پر عمل کیا جائے گا اسلام اور دین کے اصولوں پر عمل کریں گے آپ کی منڈی بھی اچھی ہوگی آپ کا بزنس بھی اچھا ہوگا آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا سید عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے مگر زکوات لینے کا جو حقدار ہوتا ہے وہ حقدار نہیں پاتے تھے سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان غنی ہو گئے تھے غنی غنی ہو گئے تھے یعنی آپ ایک ریاست یا ایک مملکت میں کم از کم دو چیزوں کو تو امپورٹینس دیں گے نمبر ایک آپ کا روزگار اچھا ہے نمبر دو آپ کے امن ہے اگر لوگ کماتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور, اور تنگستی اور اتنی فقر کی زندگی کی طرف نہیں مائل ہوتے اور باہر نکلتے ہیں تو ان کو امن ہوتا ہے عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں اور آپ کے جان و مال کو تحفظ ہوتا ہے چاہے رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو کوئی لوٹ مار نہیں ہے کوئی طرح کی چیز نہیں ہے آپ کے یہاں معذوروں کے لیے سہولت موجود ہے آپ کے یہاں مسافروں کی سہولت موجود ہے آپ کے یہاں مطلب کہ ہر طرح سے جو جو وہ بچارے مطلب کہ جو بے روزگار ہو جاتے ہیں اور کام کاج کرنے کے لائق قابل نہیں رہتے ان کو سہولتیں موجود ہوں جب اس طرح کی سہولتیں جس ریاست اور مملکت کے اندر موجود ہو اس, اس ریاست اور اس مملکت کے بارے میں کہیں گے کہ ہاں یہاں پر ایک بہت کچھ اچھا ہو گیا تو یہ صحیح نہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی اب آئے گا یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص ظلم کرتا ہے نا اپنی ذات میں ظلم کرتا ہے اپنے مال میں ظلم کرتا ہے تجارت میں ظلم کرتا ہے اسی طرح اپنے معاملات میں ظلم کرتا ہے اور عدل و انصاف کے سارے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جب ایک ظالم بن کر اس سوسائٹی میں وہ جیتا ہے تو قرآن کریم کا جو ہمیں ارشاد ہے اور اسلام و دین نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں پر ظالم مسلط فرماتا ہے دیکھیں ظالموں پر ظالم مسلط کیے جاتے ہیں جو کہ ان کو مطلب کہ ان کے ظلموں کے سب سے سزائیں مل رہی ہوتی ہیں اگر ہم اپنے درستی لانا چاہتے ہیں اور جو آپ جس کلچر کو روتے ہیں کہ جناب ایسا, ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں تو سب سے پہلے ہمیں خود کو ہی درست کرنا پڑے گا ہم خود کو درست کر نہیں رہے ہیں کیا خود کو درست کریں حضور نہ خالص دودھ ملتا ہے پینے کو نہ خالص تیل ملتا ہے کھانا پکانے اللہ کو کے بندے سبزی, یہ خالص ملتی ہے سبزی کے اندر جو ہے وہ جو ہے ادرک ہے ادرک کو پارے میں ڈبو رہے ہیں اور یہ ایک بندہ اپنی اسراک کیا اسراک کرے گا بے چارا سسٹم آپ دیکھیں جو نظام چل رہا ہے اسی میں چلے گا نا اس کو لینا اس کو پوزیٹو لینا اس کو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں ملاوٹ ہے یہاں یہ ہے یا چلو گدے کا گوشت بکتا ہے یا کتے کا گوشت بکتا ہے یہاں پر جناب یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ سب زیادتیاں ملاوٹ اور تجارت کے نام پر ظلم ہو رہا ہے ہو رہا بالکل ٹھیک ہے نا تو جب یہ ظلم کون کر رہا ہے عوام کر رہی ہے یا ریاست کر رہی ہے کر رہے ہیں بھائی جب عوام بھائی زیادہ تر تو عوام ہے نا کروڑوں تو عوام ہے عوام دیکھیں نا کہ مطلب کہ یہ بسوں میں جو سفر کرتے ہوئے ٹکٹوں کے پیسے نہیں دیتے وہ کون سا منسٹر ہے نہیں تو عوام کیا کرے اٹھ کھڑی ہو سب ایک عوام, ایک عوام, ایک عوام, ایک عوام اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو درست کرے ایک آدمی کہاں تک تبدیل عوام دن عوام عوام اپنے معاملہ کو درست کرے آپ ایک آئیڈیلسٹک پوزیشن پر آ رہے ہیں ایک بالکل خوابوں کی باتیں کر ایک رہے ہیں ایک آدمی کہاں تک جانا خوابی تو دیکھا تھا اقبال نے ہاں ہاں اب اگر دیکھیں معاملہ یہ آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں دیکھیں پھنستے تو دیکھیں نہ پھنسے تو نہ دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ پہلے خواب ہی تو دیکھا جائے گا جب ہمارے تو تجربات یہ ہیں مہروز میں دعوت اسلامی کے بھی پر بات کروں جاگتی آنکھوں کے خواب ہم نے پورے ہوتے دیکھے کہاں کہ ہم سو کر خواب دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر ہم سوئے ہوئے کب ہیں ہم جاگے ہوئے ہم جاگتی آنکھوں کا خواب دیکھتے ہیں آپ کے اتنی بڑی تحریک ہے نا کے اتنی بڑی تحریک ہے آپ نے کیا کر لیا پاکستان کے لیے اس کے ملک کی ترقی کے لیے نے کیا کیا میں نے یہ کیا کہ اگر میرے جیسا انسان اگر دعوت اسلامی کے ماحول میں نہ ہوتا نا تو کہیں توڑ پھوڑ ہی کر رہا ہوتا تو کم, کم میرے جیسے کو تو لے کا داود سامی نے کچھ تو توڑ پھوڑ سے بچایا بائیس کروڑ میں ایک کی کیا حیثیت ہے بائیس کروڑ میں ایک کی تو کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن داود سامی نے ایک کو بدلا ہو تو ایک کی حیثیت پر بات کہہ رہے ہیں نا داود نے لاکھوں کو بدلائے. سبحان اللہ ان لاکھوں کے ہاتھوں میں قرآن کریم ان لاکھوں کے ہاتھوں میں فیصل سنت ان لاکھوں کے ہاتھوں میں علمی کتابیں ہیں اگر نہ ہوتی تو شاید ان کے ہاتھوں میں کوئی اصلیہ ہوتا جسے ان کے لوٹ مار کر رہے ہوتے ایک سوچ نے بتا دی ایک اور سوچ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کی سوچوں کو چھوٹا کر دیا ہے محدود کر دیا ہے یہ ملک کی ترقی میں اور اس کی جو کہنا چاہیے فلاح و بہبود میں کام آ سکتے تھے یہ تو پتہ ہی کیا سے کیا بن جاتا نوجوان جن کو آپ نے جناب امامہ پہنا کے اور داڑیاں رکھوا کے بٹھا دیا ہے کیا بن یہ میں ایک وسوسہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے بسوسے کو کمانے کی میں تو مجھے مطلب نہیں پتا اس پہ شریعت کا حکم کیا ہوگا میں کیوں اپنی طرف کیسے ملک کی ترقی میں رکاوٹ کیسے بنا سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ نے لا کے مسجد میں کھڑا کر دیا جو سچ یونیورسٹی میں آزادی کی ہم نے آزادی لی اس لیے تھی کہ ہم مسجد میں اگر کھڑے ہوتے سب کو مسجد میں کھڑا کر دیں گے کیا ہاں سب کو مسجد میں کھڑا کر دیں گے اللہ جو ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتا تھا اس کو لا کے عالم بنا دیا اب آپ نے کیا کرا کتنا کھڑا کر دیا تیرہ چودہ اگست ہے بنا حضور جتنے ڈاکٹر بن رہے اتنے عالم کہاں بن رہے ہیں جتنے انجینئر بن رہے اتنے عالم کہاں بن رہے ہیں جتنے دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں حافظ کہاں بن رہے ہیں ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے آگے آگے دیکھیے ابھی دیکھیں دیکھ نا آپ نے کیا کرا آزادی کے نام پر شکرانے کے نام پر دعوت اسلامی نے مدنی قافلے سفر کروایا مجھے کی کل انہوں نے جا کر کیا کیا ہوگا کرو نا میں سے کل جو مجھے چلا کہ سے زائد مدنی قافلوں نے سفر کیا بابل میں یعنی کم از کم یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی سات ہزار اسلامی بھائی خدا کے مسابت میں نہیں تو ہمارے جو ایونٹس کے مدنی قافلے ہوتے ہیں وہ زیادہ اسلامی بھائی مبنی ہوتے ہیں بہرحال اب یہ جو ایک ہزار سے زائد مدنی قافلے آپ نے سفر کروائے کے مسجدوں میں بیٹھ گئے ان کو آپ بھیجتے مارکیٹوں میں ان کو آپ بھیجتے صاحبان اقتدار کے پاس ان کو آپ بھیجتے ایسے افراد کے پاس جو معاشرے کی جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے وہ تبدیل کرتے ہیں بات کیا کرتے ہیں کچھ کرتے نا بات کرتے جا کے بات کرتے نکی کی دعوت میں ہم نے مسجدوں میں جا کر کیا کیا ہے یہی تو کیا ہے بلکہ ہم تو مسجدوں میں جاتے ہیں مسجدوں کے باہر نکل کر جو باہر سے مسجدوں کی طرف نہیں آتے ان کو مسجد میں لاتے ہیں باہر جا کر نکی کی دعوت دیتے ہیں مولانا جذبات میں متائیے اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک امت جب تک لکھ جب تک قوم کی اصلاح نہیں ہوتی نا تبدیلی نہیں آتی تبدیلی اصلاح سے آتی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا مکہ مکرمہ کی چالیس سالہ زندگی میں اپنے کردار سے تو کام کیا تھا اکبر لو اللہ لوگوں veggies. میں جو تبدیلی آئی وہ کردار سے آئی تھی سبحان اللہ جب کردار ہی نہیں ہے ہمارا تو تبدیلی کہاں سے آئے گی یعنی آپ کے اسلام بھائی ایسے اعلیٰ کردار کے مالک جا کے تبدیلی لے آئیں گے لے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لا رہے ہیں بلکہ شکر ہے اللہ کا لوگ ان کو سن رہے ہیں ابھی جمعہ ہفتہ اتوار ملک کا عام ترین طبقہ وکلا اور ججیز پیدانے مدینہ میں اپنا وقت گزار کر گئے نہیں گئے رو رو کر گئے خوف خدا سے رو رہے عشق رسول میں رو رہے ہیں بیان سن رہے ہیں نمازیں سیکھ رہے ہیں رک رہے ہیں تو یہ سب یہ کیسے ہیں ابھی آنے والی انیس تاریخ کو بیس تاریخ کو انشاءاللہ شاء ملک بھر سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں ڈاکٹرز رہیں گے اب کس چیز کی اصلاح کس چیز کی تبدیلی کی بات کہہ رہے ہیں جو لبے کہہ رہے ہیں جو دین کی طرف آ رہے ہیں ان کو لا رہے ہیں اب موزن بھی تو مطلب آپ کے یہاں ہزاروں مساجد سے حیا اللہ فلاح سیال الفلاح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مرحبا تو موزن کون موسن کیا کر رہا ہوتا ہے اور نماز کی طرف بلائی کی طرف کتنے لوگ آ رہے ہیں سننے والوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں آنے والے سینکڑوں بھی نہیں ہوتے تو پھر محسن اذان دینا تو بند ہی نہ کرتا جی تو آج اللہ کا شکر ہے ہم اذان دے رہے ہیں نا لوگوں کو نکی کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے جو قبول کر رہے ہیں قبول کر رہے ہیں ہر نہ آنے والا بھی ایسا نہیں جو قبول نہیں کر رہا ایسا بھی نہیں ہے تبدیلی نتیجہ کیا ہوگا سب دعوت اسلامی میں آ گئے سب دعوت اسلامی میں آ گئے اب کیا کریں گے انشاءاللہ شاء اگر جس سے دعوت اسلامی کہتی ہے اگر ایسے آ گئے نا تو سب سے پہلے تو آپ کا سگنل نہیں ٹوٹے گا دوسرا بات آپ کے یہاں لوگ رشوتیں نہیں لیں گے تیسری بات آپ کے یہاں سوت پر کاروبار نہیں ہوگا چوتھی بات بد نگاہیوں کا رجحان کم ہو جائے گا پانچویں بات آپ کے ابھی بے حیائی اور بے شرمی کا رجحان کم ہو جائے گا چھٹی بات آپ کی اولاد ماں باپ کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتی چلی جائے گی ساتویں بات بیوی بی شوہر کی وفادار اور فرما بردار بنے گی ساتویں بات شوہر بیوی بی کا حق ادا کرنے والا بن جائے گا آٹھویں بات ماں باپ اپنی اولاد کی دینی اور اسلامی تربیت کرنے والے بن جائیں گے پھر نویں بات ہو گئی دسویں بات آپ کی شرافت اور آپ کا انداز اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ کے درمیان اور ریاست چلانے والوں کے درمیان محبت پیار اتفاق اتحاد ایمان حسن اخلاق حسن عمل کا ایک ایسا مطلب مدینہ مدینہ رشتہ قائم ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ قوم آ جاتی ہے جسے جس کل رات کو میرے شکے طریقے سے دعوت یہ سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ یہ مدنی ماحول ایک ایسا مدنی بلب جلائے گا جس سے انشاءاللہ اللہ یہ اندھیرا دور ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آ, مدنی پھول نگران کے بڑے پیارے ماشاءاللہ بیان ہو رہے ہیں اور واقعی دیکھا ہے کہ جو دعوت استعمالی کے مدنی ماحول سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں آ, ان کے اندر آ, اخلاقی اعتبار سے بھی تبدیلی آتی ہے اور کردار کے اعتبار سے بھی بہتری آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اقتصاب فیض کرنے کی توفیق کتاب فرمائے آپ کی کالز ہیں آپ کے میسجز ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے لیکن کل چودہ اگست ہے نگران کے بھی خصوصی ریکارڈ سلسلے بھی آ رہے ہیں لائیو سلسلہ بھی آ رہا ہے ایک تشہری مدنی گلر آپ کو دکھاتے ہیں ایک سلسلے کا جی آج کا یہ سلسلہ اپنی نوعیت کا ایک اہم سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ثابت ہو جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا اس مقصد سے ہم جو ہے نا اس وقت دور ہٹ گئے اس مقصد سے ہم اس لیے گئے کہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج ہم بھائی بھائی آپس میں الگ الگ ہمارے نوجوان بزرگوں کی قربانیوں کو بھول رہے ہیں اپنی ٹینشن ہے اتنی یار ان کی قربانیاں کیسے یاد رکھیں گے ہو رہا اچھا ہو رہا ہے یہ پاکستان جی پاکستان نے ٹریفک کر رہا ہے بزرگوں نے تھوڑی ٹریفک کرا ہوا ان بچاروں کو گاڑی اچھا برج بنے میں اوپر نہیں جانا ہمیں نیچے سے ہی جانا ہے یہ نہیں کر سکتے عمرے دیکھے ہم نے بند ہے وہ بھی اپنی ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں یہاں پڑھ کر نام کمایا ہے وہ لوگ ہیں یا نہیں جس میں وزرو کھانے کا پانی بھرتا تھا جو بھی کام کے اب کے زمانے میں ان سے پوچھیں گے پیزا دیکھا تھا نے کبھی وائی فائی تھا تھا موبائل تھا کچھ بھی نہیں لائے کون لایا ہم ہی لائے نوجوان ہی لائے یہاں سے تو کچھ بھی نہیں لائے کہیں اور بھی آیا نہیں ہمیں لائے ہمارا ہی ملک کا نوجوان تو یہاں پڑھ پڑھ کے بھی کچھ نہیں لا سکا یہاں پڑھتا ہے اور باہر نکالتا ہے 10 جنریشن میں ایک بہت بری وباد پھیلی ہوئی ہے اور وہ ہے آپ کے زمانے میں نہیں تھا ڈالے ہوتے ہیں ون میلنگ ترقی ہوئی ہے ہمارے پاس بہت ترقی تو بےزار ہے دیکھا جائے ایک طریقے سے یہاں سے ملا ہی مطلب جاب کے حوالے سے دیکھیں اور کسی اور چیز کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں کو بولنے دیں یہ نوجوان بولے گا دیکھو اگر پیسہ ہی سب کچھ پیسہ ہی میں نے رکھتا ہے بلال بھائی پیسہ تو اس کو بھی میٹر کرتا تھا نا جب یہ آئے تھے قابلیت نہیں دیکھی یہاں جو ہے پیچھے کون ہے آج تو آپ کے پاس بہت کچھ بنا ہوا تیار ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آج کا نوجوان ہے نا اور میں جائیں اپنے گھر کو سوارے اپنے ملک کو سوارے جو نوجوان نسل ہے تو وہ کیا کریں پاکستان کے لیے میرا جو نوجوان ہے یہ اگر اپنے اندر ایک مطلب جس جفا کشی اور ایک محنت والا ایک رجحان پیدا کرے میں وہ اپنے سے دعائیں پہلے درد پاکستانی پاکستان کے بنیادی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وہ تھا اسلام اسلام اور صرف واہ نگران شورا کا بڑا پیارا مدنی سلسلہ کل سلسلہ آ رہا ہے مدنی چنل پر ضرور دیکھیے گا بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے ناظرین کی کال بھی اور خصوصی سلسلہ بھی چودہ اگست کو براہ راست سلسلہ یہ بھی ہونے جا رہا ہے اور اس کا مدنی گلسہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور پھر اس میں کیا کچھ ہوگا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیا ملے گا اللہ اکبر یہ بھی کروں گا انشاءاللہ لیکن میں روز بھائی کچھ کال شامل کریں گے جی. پھر آگے بڑھتے ہیں حبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شعر کی بار کا ہمیں تھا کہ آپ سبھی حضرات کو یوم آزادی 14 اگست بہت بہت مبارک ہو جیسا کہ آج کا جو موضوع, موضوع ہے آزادی ماشاءاللہ اللہ بہت ہی خوبصورت ہے میرا سوال یہ تھا کہ آزادی کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی کیا ہندوستان اور پاکستان اگر ایک ہی ملک رہتا تو آج اس کے نتائج کیا ہوتے دعوت اسلامی ایک ہی ملک کا حصہ ہوتی اور دوسرا یہ سوال تھا کہ اگر واقعی میں ضرورت تھی بہت ہی اچھی اچھی مٹی نیتیں تھیں تو اس کے باوجود بھی آج یہ حالات کیوں ہیں اس کے ذمہ داران کیا ہم خود کی ہی ہیں اور یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ جو آج کے جو نوجوان ہیں ان کا کیا کردار ہے اس آزادی کو بنائے رکھنے میں آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ میرے میٹھے میٹھے والد والدین صاحب کو اس سال حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو سربر کہنا کی میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کا حج کامیاب ہو دیکھیں کبھی کبھی ناظرین جو نا ہمارے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں ہمارے دل کی بات بھی جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ کے دل میں سی باتیں کیوں آتی رہتی ہیں <laughs> کیونکہ ہم ادھر بیٹھتے اس لیے آتی الحمد یہ ایک بڑا کام ہوا کہ اس وقت کے جن حالات سے مسلمان دو چار تھے اور جس طرح غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور جس طرح کی ذہنی کوفت اور ذہنی کیفیات کا اس وقت کے مسلمان شکار تھے جو ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں تو آزادی ایک بڑی نعمت بن کر ہمارے حصے میں آئی اور مسلمانوں نے ایک آزاد مملکت حاصل کر کے ہو یا کہ اپنے انداز اپنے مزاج اپنی تہذیب اور اپنے معاملات کو آزادی کے ساتھ بجا لانے کا ایک سمجھے کہ پراپرلی رائٹ حاصل کیا پھر اصول بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن بھی آپ کی سب کچھ آپ کا اور ایک اسلام اور مسلمان, مسلمان ایک اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے اور یہی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی شامل ہے جب پاکستان آزاد ہوا اور جو اس وقت اس کے اصول و قوانین مرتب کیے جا رہے تھے اس میں بھی اسلام قرآن اور حدیثوں کو جس طرح سامنے رکھا گیا یہی ہمارے ملک کی آزادی کا بنیادی جو مقاصد ہے اس میں یہ شامل ہے وہ الگ بات ہے کہ آج وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اپنے مقصد سے ہٹ گئے اس کا اقرار ہے مقصد اچھا تھا اس کا بھی اقرار ہے نمبر ایک دوسرا یہ کہ نوجوان اس میں کیا اپنا کردار ادا کر پا رہا ہے دیکھیں نوجوان کو ملک کی جب ہم انفرادی سوچتے ہیں نا اپنی زندگیوں کے لیے سوچتے ہیں تو تو پھر انسان اپنے گھر کے لیے بھی اچھا نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں کیا میری زندگی کیا گھر کی چار دیواری میں بھی انسان اپنی ذات کا ڈائریکٹ سوچے گا تو وہ اپنی فیملی کا نہیں رہتا تو جب مملکت میں رہ کر ہم اپنی ذات کا سوچ رہے تو پھر ہم اپنی وطن عزیز کے بارے میں کیا سوچیں گے اپنے وطن کے بارے میں سوچیں گے میری قابلیت ہے میری صلاحیت میرے وطن کے لیے کیا کہ؟ آپ کہیں گے وطن میں ریسپانس نہیں ہے یہ رسپانس کون دیتا ہے چار دیواریوں سے رسپانس نہیں آتا زمین رسپونس نہیں اگلتی زمین کے اندر اناج ہوتا ہے اس نکالنے والا انسان ہوتا ہے اس زمین کے اندر وطن عزیز کے اندر جو کمزوریاں ہیں روزگار کے نام پر مواقع کے نام پر ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنے کے نام پر جو بھی ہیں جو کمزوریاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ کا چیخنا چلانا یا آپ کا ملک چھوڑ کر چلے جانا یا مطلب اس طرح کے دیگر چیزیں کرنا کیا آپ کو یہ ساری چیزوں کی کبھی صورت دکھائے گا کہ نہیں اب صحیح ہو گیا ہے کل رات امیل سنوں نے بڑی خصوصی بات کی کہ ایک احتجاج کی کال آتی ہے توڑ فوڑ شروع ہو جاتی ہے توڑ فوڑ کرنے والے لاکھوں لوگ کون ہوتے ہیں پاکستانی جلانے والے لوگ کون ہوتے ہیں پاکستانی اگر آپ کے یہاں بجلی نہیں ہے تو باہر ٹائر جلانے والے توڑ فوڑ کرنے والے املاک کو توڑ فوڑ کرنے والے کون ہیں ہم ہی لوگ تو ہیں ہم ہی سب یہ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم ہی کہہ رہے ہیں جناب ترقی نہیں ہو رہی ترقی نہیں ہو رہی تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہم ہی تو بنتے ہیں آپ کہیں گے کہ جناب شکوا شکایت کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی درست ہے کہ محض آپ شکوا کرتے رہیں شکایتیں کرتے رہیں ہم اپنے ملک کو درست کرنے میں اور اس کو ترقی دلانے میں اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا مدد اللہ تعالیٰ کرے گا ہم اس رب کے حضور سدا کریں اس کے بارگاہ میں معافی مانگیں وہ ہمارے حالات بھی اچھے کرے گا اور انشاءاللہ ہمارے لیے روزگار کے مواقع بھی وہی عطا فرمائے گا آپ بہت, بہت, بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا حضور کہ آپ دیکھیں گے آپ کی اسی بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا واقعی یہ حضور بات جنگل میں جس طرح آگ پھیلتی ہے نا جی ویسے ہی یہ انداز اور یہ رویہ نیشن کے درمیان پھیل چکا ہے کہ اب لوگ انڈیویژل سوچتے ہیں میرا گھر میری ذات میری نوکری میرے بچے یہ یعنی کوئی بھی سوچ کا جہاں آپ بات کریں گے یہ بندہ جب سوچے گا تو وہ انڈیویژل ہی سوچ رہا ہے اور اپنے آپ پہ سوچ رہا ہے ساتھ والوں کا ارد گرد کا تو سوچنے والی بات ہی نہیں رہی یہ کوڑا کرکٹ کے دباؤ سے بھی ہو تو بھی اپنی ہی سوچ ہے ہمارا علاقہ میرا گھر جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے باقی جہاں مرضی کوڑا کرکٹ جو ہے وہ جائے جہاں مرضی پھینکا جائے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ جو سوچ اور رویہ بن رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بھئی میں سفر کر رہا ہوں میں ٹھیک جا رہا ہوں ہم بھی ٹھیک ہے کوئی پڑا ہوا ہے روڈ پر تو پڑا رہے یہاں ایک حیران کن بات ہے بڑا جو پرابلم ہے نا اس کو اگر ہم پکڑیں وہ ہے ہماری تربیت ایک قومی مزاج کو بدلنا یہ بہت ضروری ہے اور قومی مزاج بدلنے کے لیے دو جگہیں خاص ہیں ایک وہ جگہ جہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہے اور ایک وہ جگہ جہاں دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو نہ دینی تعلیم کی طرف ہے نہ دنیاوی تعلیم کی طرف ہے ٹھیک ہے ہر جگہ پر تربیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے اور اپنی قوم سے مخلص بن جائیں ہمارے چلنے کا انداز ہمارے اٹھنے کا انداز ہمارے ملنے کا انداز ہمارے بولنے کا انداز اور سب سے بنیادی بات چاہے کسی بھی آپ سیکٹر میں رہ رہے ہیں دل میں خوف خدا کا پیدا ہونا صحیح معنوں میں عشق رسول کا پیدا ہونا حقوق العباد کا پیدا ہونا لوگوں کی حق تلفیوں سے بچنے کا مزاج دینا یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ملنا شروع ہو جائیں تو آپ کی ہر چیز اللہ نے چاہ تو درست ہونا شروع ہو جائے گی یہ تو یہ تو آپ جو بات فرما رہے ہیں یہ تو اکائی سے شروع ہوگی یہ تو ابتدا سے شروع ہوگی اب جہاں پر جس تباہی کے دھانے پر ابھی پہنچ چکے ہیں اس پر کیا کریں حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک مشہور شخص جو تھا دنیاوی اعتبار سے مشہور تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ روڈ پر پڑا ہوا ہے لوگ اس کو اٹھانے کی بجائے اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں انداز جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے آپ بتائیں بندے کیا کریں کون سے ادارے میں جائیں ادارے میں تو بچہ پڑھ رہا ہے بچے کا تو بعد میں علاج کریں گے اس کا کیا کریں جو ہے وہ طریقہ کار میں اور اس رو میں رہا ہمارے اندر تو میری بات کی تائید ہی تو کر رہے ہیں یہ تائید کر رہے ہیں نا لیکن ابھی تو آپ نے گفتگو کی ہے تربیت ایسا آپ جس تربیت کی بات کر رہے ہیں وہ تو بچے کی تربیت ہے چاروں میں بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھنے کے لیے بچے بڑوں کی تربیت کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جی طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے بالکل بڑھ رہا ٹھیک ہے آپ ایک سیشن شروع کریں تمام شادی شدہ جوہروں کو بلائیں ان کے اجتماع کریں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اور پردے میں اسلامی بہنے ہو اور سامنے اسلامی بھائی ہو اور آپ ان میں حقوق زوجین کا بیان شروع کریں گھر گھرستی چلانے کا بیان شروع کریں ضبط و صبر کا بیان شروع کریں ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت کرنے کا بیان شروع کریں اور حدیثوں میں جس طرح کا انداز عورتوں کا بیان کیا گیا عورتوں کو بتائیں کہ یہ انداز عورتوں کا ہونا چاہیے مردوں کے لیے بتائیں یہ انداز مردوں کا ہونا چاہیے بزرگوں نے کس طرح اپنی ازدواجی زندگی گزاری اور کس طرح ضبط و صبر سے کام لیا یہ بیان شروع کریں یہ بڑوں کی بات کر رہا ہوں شادی شدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں میری بات نوٹ کر لیں آپ بارہ ماہ تک یہ کلچر اگر صرف اپنے ملک میں لے کر چلیں آپ کو طلاق کا ریشو نیچے ہوتے نہ نظر آئے تو جو آپ مجھے کہیں گے میں انشاءاللہ شاء کیونکہ تربیت سے بنتا ہے اچھا اس کے علاوہ ماں باپ کو جمع کریں جو صاحب اولاد ہیں ان کو بتائیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے جن کی اولاد کی تربیت ایسے ہوئی ان کی اولاد ایسی تھی جن کی اولاد کی تربیت ایسی ان کی اولاد ایسی تھی آہستہ آہستہ یہ لوگ جا کر اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا شروع کریں گے ایسا کون یہ بات تسلیم کرے گا مجھے تربیت کی حاجت ہے کون یہ بات مانے گا کہ مجھے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے اب لوگ تو آج لوگ گے. زہم میں لوگ لوگ مانیں نہیں نہیں یہ میں ایسے آپ کا اتفاق نہیں کرتا لوگ مانیں گے کیونکہ لوگ اجتماع میں آتے ہیں لوگ مدنگوں میں سفر کرتے ہیں جو دنیاوی ورک شاپ پہ لگتے ہیں اور جو مطلب کہ موٹیویٹ موٹیویشن کے سیشن ہوتے کیا لوگ سیکھنے سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور کے لیے نہیں جاتے وہ پیسے لے کے کرتے ہیں نا آپ تو فری میں کرنے کا میجورٹی تو ہمارے ملک میں ہے اس تعداد وہ طبقہ ہے کہ جو جس کی رسائی نہیں ہے ان لوگوں کو بڑی بات بھاری بڑی بڑی آنے والے جائیں مبلکین جائیں آپ اجتماع کریں کیا آپ آپ کے اجتماع میں آنے والا یہ بتائی کہ آپ کے اجتماع میں آنے والا داود اسلامی کے ماحول میں ڈھلنے والا آپ کو میں چلے ایک خرابی بتاتا ہوں معاشرے کی خرابی بتاتا ہوں وہ خرابی یہ ہے کہ لوگ جب عوامی باتھ روموں میں جاتے ہیں تو اندر کچھ الٹی سیدھی چیزیں لکھتے ہیں ایک عوامی اور ایک جاہلانہ ایک رویہ معاشرے کا میں آپ کے سامنے ایگزامپل کے طور پر میں نے رکھا ہے جی. کہ لوگ جب عوامی استنجا خانوں میں باتھ روم میں واش روم میں جاتے ہیں تو اندر کچھ الٹی سیدھی آ, ناز زیبا کلیمات لکھ کر یہ نکل ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر وہ شخص آ جاتا ہے تو کیا اب وہ جا کر اندر ہی حرکت کرے گا بالکل نہیں کرے گا بالکل نہیں کیوں کرے نہیں, نہیں کیوں کرے, نہیں کرے گا اس کی تربیت ہوئی یہ ہم نے میں بتاؤں اس کو ہم نے جب جبلا کہا ہی نہیں تھا کہ اندر جا کر تم نے یہ لکھنا نہیں ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی پتا یہ لکھتا ہے مگر اس کی اس کو تہذیب اور اس کے اخلاق اتنے اچھے ہونے لگے کہ وہ سمجھ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ایک اخلاق درست کیے اس کی سو عادتیں اچھی ہو گئی ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے دعوت اسلامک ایک شخص ایک نوجوان ہے جو باہر نکل کر آئے دن لوگوں کو دھکا مارتا رہتا ہے گلی کو کے اندر چکھتا چلاتا رہتا ہے یہ سب کرتا رہتا ہے تو کیا دعوت اسلام کے مدی ماحول میں آنے کے بعد کیا وہ حرکتیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو نہیں کہا تھا کہ گلی میں چکھنا نہیں چلانا نہیں اس کو آداب سکھائے میں ابھی کل کی بات کر رہا ہوں شاید یہ ایک آفیئر کام ہوا اور میں آ... ہو سکتا ہے کہ مدنی چر چل جائے ہمارے وہ ایک ہائی کورٹ کے وکیل آئے تھے تو وہ مائک لے کر کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ میں ڈیڑھ سال پہلے حضرت صاحب کا مرید بنا ان کی عمر ہوگی میرا خالق پینتالیس سو پچاس کے درمیان میں ڈیڑھ سال پہلے میں آیا تھا میں حضرت صاحب کا مرید بنا اس سے قبل میری عادت جو تھی نا وہ بڑی عجیب و غریب تھی لیکن جب میں مرید بن کر گیا اور مرید بن کر جب میں اپنے کلس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور مجھے سامنے گفتگو ہوئی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو اس طرح کا جواب دوں جیسے میری عادت تھی وہ جواب میری زبان میں تین دفعہ آتا تھا لیکن ادا نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ جس کے پیچھے پیر کا ہاتھ تو کامل پیر کا ہاتھ وہ کس طرح بریائن سے بچتا ہے وہ مجھے پتا ہے اللہ اللہ اللہ ٹھیک ہے سبحان تو یہ چیزیں جو تھی نا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں نہ بزرگوں کی سرپرستی ہم قبول کر رہے ہیں نہ کوئی اچھے ماحول میں تربیت حاصل کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں جو آئے ہیں الحمدللہ انہوں نے پایا ہے ہم دیکھ رہے ہیں میں یہ میں لاکھوں نہ بھی کہوں مگر میں بلا تردت یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں اگزامپل ایسی ہوں گی جن کے پیرنٹس یہ شاید کہہ دیں گے کہ ہمارے بچے مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہمارے ہوئے ہیں کئی ایسے بچے کہہ دیں گے کہ ہمارے ماں باپ جب سے دادستان کے مدی ماحول میں آئے ہمارے گھر کا انداز بدل گیا ہے کیسے ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے تربیت سے ہوتا ہے سب سے بڑی جو چیز ہمارے سوسائٹی کے اندر جو لیک کر رہی ہے میں جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ ہے تربیت ہمارے تربیت کا انداز اور تربیت کا رجحان نہیں ہے ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کے اندر بھی تربیت کا وہ ماحول نہیں ہے جو تربیت کا ماحول ہونا چاہیے وہ ماحول نہیں ہے تربیت کے وہ میٹر ہی ڈلیور ہم نہیں کرے جس سے آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو تربیت ہوتے ہے تربیت ہونے کے لیے ماحول بھی تو ایسا تربیت والا ہونا چاہیے سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ. مزاج میں پاکزگی پیدا کرنی ہے تو ماحول میں بھی تو پاکیزگی ہونی چاہیے با با با. ماحول گندا پیدا کیا ہوا ہے ماحول کے اندر گناہوں کی آلودگی ہے اور آپ بیان کریں اس کی پاکیزگی کا تو یہ تو مذاق ہے نا معاشرے کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ بڑی بڑا یہ بات کہی ہے سب آپ نے اس پر زندہ اشتشاط جو میں نے خود محسوس کیا ابھی محفل مدینہ بڑی زبردست محفل مدینہ ہوئی کچھ دن پہلے اس میں محفل مدینہ جاری کو ساری تھی اور اسی کے دوران جب امیر اسنت شیف لائے اور کلام پڑے جا رہے تھے حاجیوں کو ہاں بھی پہنائے گئے تو وہ ایک جو ہے وہ اگر بتیاں جو تھیں وہ تھیں وہ بڑی مجھے تو خاص ہی لگی وہ ویسی بات ہے وہ پیچھے سے ہی کہیں سے آئی تھی تو بار وہ جب ان کو سلگایا گیا تو آپ یقین مانے کہ ماحول کے اندر ایک روحانیت کی جیسے ایک لہر دوڑ جاتی ہے ایسا ماشاء اللہ ایک آپ سے کہ آپ نے جو فرمایا کہ ماحول آلودہ ہوگا تو وہ تربیت اور وہ پاکیز کی بات جو ہے وہ اتنا اثر نہیں کرے گی تو معاملہ یہی ہے کہ اجتماعی طور پہ اتنا بگاڑ ہو گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں سچ بولوں میں چاہتا ہوں اچھا بن جاؤں میں چاہتا ہوں سیدھے رستے پہ چلوں میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں میں چاہتا ہوں والدین کی اطاعت کروں میں چاہتا ہوں بدخلاقی نہیں کروں لیکن وہی وہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ احتجاج کرنے نکل پڑتے ہیں تو بھئی یوں نکل پڑتا ہے ہمیں کام ہو جائے گا کیونکہ درخی سارے سب کے کام اسی طرح ہو رہے ہیں اب سب کی بات کر دیتے آپ ایک دم تو ہنڈریڈ پرسینٹ تو کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا رہا نا لوگ ایسی انداز سے اپنے کام کروا رہے ہیں کروا رہے ہیں کیونکہ بڑا طبقہ تو ایسا ہے کہ جس کو ابھی بنیادی تعلیم بڑا طبقہ تو ہوا جن کو اس سے واسطہ ہی نہیں پڑ رہا جن کا واسطہ پڑ رہا ہے ان کی اگر بات کریں تو ان میں کیا سب کے سب غلط طریقے سے کام کروا رہے ہیں کیا آج تک آپ نے ہمیں نہیں پتا لگے ہاں بڑی بڑی پیاری بات کہی اور بڑی جامع بات کہی یہاں میں ایک اور بات بھی اردو کروں مدنی کے ناظرین داود استعمیر کے مدنی ماحول میں جب بندہ آتا ہے ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے واقعی تربیت کا انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے اور مدنی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور شفقتیں اور عنایتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں آج سے کچھ چرسہ پہلے یوں ہی وہ اور جز کا ایک جو ہے وہ تربیتی اجتماع ہوا اس کی مدنی بہار آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی اسی اچھا اس اس جمعے کو بیان کیا ہے نگرانے شنا وہ جو مدنی بہار کا مدنی گلستہ ہے وہ آپ کو دکھاتے دو 2006 یا سات میں مجھے کینسر ہو گیا تھا اور آپ نے 2006 یا سات میں لاہور کا سفر کیا تھا ملا تھا اس میں آپ آئے تھے تو میں نے کسی اسلامی ویسے کہا کہ مجھے احساس آئے ہیں مجھے دام کروا دیں تو مجھے میو ہاسپٹل والوں نے جواب دے دیا آپ نے مجھے دم کیا تھا میں تو ہو رہا تھا آپ نے کہا منہ کیوں روتے ہو میں نے کہا اس سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا آپ دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ ہاتھ میں لیا اور مجھے کہا میرے آپ کو کچھ نہیں ہوگا تین مہینے بعد ڈاکٹروں نے رپورٹ کی ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا آپ نے کون سی دوائی کھائی ہے یہ پہلے دم کے نگران شرانے مدنی بہار اس تربیتی اجتماع میں بیان ہوئی تو یہ شان ہے امیر السنت کے تراشی ہوئے ہیرے کی تو تار کا عالم کیا ہوگا اللہ تبارک مدنی ماحول سے وابستہ رہنا نصیب فرمائے جس طرح اخلاقی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں یوں ہی اللہ کی رحمت سے ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے کچھ آپ کی کو مزید شامل کرتے ہیں اور سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ایک بڑا پیارا سا مدنی ہمارا سیگمنٹ ہے پیارا سا اس کو بھی انشاءاللہ مرحلے کی باری بھی آنے والی ہے تھوڑا انتظار کیجیے کال شامل کرتے ہیں سل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد شفیق رنما سلطانی الاسلام سندھ کے شہر مہراپور سے کر رہا ہوں شرا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ باپا جانی جب ابل کے مہینے میں تنقید دلاتے ہیں کہ بارہ بارہ جھنڈے کم از کم لگائے جائیں چودہ اگست سے ہم کتنے جھنڈے لگائے اور چودہ اگست کے لیے پاکستان کے لیے ان اہل سنت کی کیا کیا قربانیاں ہیں جواب اشت فرما دیجیے جس کا سب بھوک خریدا پرچم تو ہمارے یہاں عموماً لگائے جاتے ہیں ابھی ہم نے تو اپنے سینے پر بھی پرچم ہی لگایا ہے ایک طرح سے بھیج ہے اس کو پورا پرچم بنا ہوا ہے تو وہ تو اپنے ایسے انداز سے کیے جیسا اس کو کوئی خاص ہماری طرف سے پیدان نہیں ہوتا کہ اتنے پرچم یا اتنے پرچم لگائے جائیں دوسرا یہ کہ علماء الیہ سنت کی قربانیوں کے حوالے سے اسے بھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت کی تحریک دینے میں اور ایک آزاد مملکت کے فوائد بتانے میں اور اسلام اور اے مسلمان اسلام پر کتنا پیارے طریقے سے عمل کر سکیں گے اور یہاں کس طرح غلامے کی زندگی میں ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں ان سب کا بیان ہمارے علماء علیہ سنت اپنی مساجد میں کیا کرتے تھے اور جو اس وقت خاص ہمارے علماء علیہ سنت جو قیادت فرمایا کرتے تھے ان کے مختلف جمعہ میں خطبات ہوتے تھے اور ان کے ڈیٹے ہوتی تھی یہ سفر کر کر کے مختلف شہروں میں جاتے تھے اور وہاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد جمع ہوتی تھی اور وہاں پر یہ واض و نصیحت کے ذریعے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت کے لیے ابھارا کرتے تھے اور ان کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے تبھی تو, تو اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں لوگوں نے مال اسباب گھر بار سب چھوڑے اور آزادی کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا اور ماشاءاللہ 14 اگست کو ہمیں آزادی کے نعمت نصیب ہوئی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ستائیس رمضان کو ملک آزاد ہوا رمضان کے مہینے میں لوگوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہوئی روزے کی حالت میں تیس لاکھ کتنے جانوں کی قربانی دی گئی اس وطن عزیز کے لیے اللہ تعالی خیر فرم جی جی میرا نام عرفان اختاری ہے से बात कर रहा हूं और ہوں اور حاجی صاحب جو بات کر رہے ہیں شادی जोड़ों को کو اقتباس के लिए بلانا चाहिए اعتبار کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھی بات کری ہے اور ایسے پروگرام پہ آنے بھی چاہیے جو طلاق کے جو زیادہ چل رہے रहे हैं یافتہ ہو رہے ہیں تو اس میں بہت اچھا پیغام مل گیا ہے ہم سب کو تو میری گزارش یہ ہے کہ حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کا اس پر میری مشاورت ہوئی ہے یہ ایک سلسلہ الحمدللہ رب العالمین العالمی اسلامی کے تحت میں کر چکا ہوں یو کے کے اندر اور وہاں پر پردے میں اسلامی بہنیں جمع تھیں اور اسلامی بھائی ہمارے پاس سامنے بیٹھے تھے اور پھر ہم نے اسلامی بہنوں سے بھی سوالات لیے تھے اور ان سوالات کے ذریعے اسلامی بھائیوں کے بھی سوالات آتے تھے اسلامی بہنوں کے بھی سوالات آتے تھے وہ اپنی انڈیویجل لائف کو ڈسکس کرنا چاہتے تھے اور ہم بغیر نام لیے ایک مسئلہ بیان کرتے تھے عبد بھائی کے پر پرچی آتی تھی اور وہ وہاں بیان کرتے تھے اور الحمدللہ وہاں پر ہم جواب دینے کی کوشش کرتے تھے ایسا ہی سلسلہ بالکل نہیں ہے تھے کہ اسپیشلی باب المدینہ میں شروع کرنے کی ہماری عالمی مدی سے مشاورت اس طرح بہنوں کی ان سے ہی مشاورت ہوئی تھی انہوں نے بھی اس وقت اتفاق کیا تھا لیکن اب پیدر پہ اس طرح ہمارے وہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں پھر وہ کچھ نہ کچھ ہمارا وہ ایک پورا تحریک ایک نظام بنا ہوا ہے تو وہ اسپیس نہیں مل پا رہا کہ اس کی کوئی تیاری کر سکیں اور سلامت اس, اس کو انویٹیشن کے ساتھ ہم لے کر چل سکیں لیکن نیت ہے مدنی چینل پر تو اس طرح کے سلسلے ہم کرتے رہتے ہیں میاں بیوی بی زوجین اور اس حوالے سے لیکن بلا کر بٹھا کر اور ایک ماحول بنا کر کرنا کیونکہ یہ میں خود اس کو بہت امپورٹنس دیتا ہوں کہ اگر شوہر بیوی ساس نن بھابھی یہ جو رشتے ہوتے ہیں اور گھر کے اگر ان کے درمیان ایک میچل انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت ان میں پیدا ہو جائے اور ان میں جو بھی اسلام و دین کی بہتر تعلیمات ہیں وہ آ جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے کیونکہ کوئی ایک فرد بھی اس میں اگر وہ خرابی پیدا کرنے والا بن جاتا تو پورا ماحول تباہ و برباد ہونے لگ جاتا ہے کہ ایک کی بھول پورے گھر کو تباہ کر سکتی ہے اور ایک کی اچھائی پورے گھر کو آبادی کر سکتی ہے تو یہ اس کی ضرورت تو ہے کہ کیسا ہونا چاہیے اور اخلاق اور کردار کیسا ہونا چاہیے یہ بالکل میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں یہ وہ بنیادی میں سمجھتا ہوں اپنی دانست میں بہت بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں اگر ہم کو ہمارے گھروں کا سکھ نہیں ہے تو ہماری باہر کی کوئی پرفارمنس نہیں آ سکے گی جب آپ گھر سے خوشی خوشی نکلتے ہیں اور گھر کی طرف جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے قدم خوشی کو گھر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہے نا آپ کی ان دونوں کے بیچ کی, کی پرفارمنس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو گھر کا سکون جو ہے نا یہ بہت میٹر کرتا ہے اور گھر کی بے سکونی میں اگر شوہر کا کردار ہے تو اس کو درست ہونا چاہیے اگر عورت کا کردار ہے تو اس کو درست ہونا چاہیے اور وہ جو بھی اس میں ہو تو اس کو واقعی میں بہت عرصے سے میں سوچ رہا چاہیے یہ سوچ مجھے ملی تھی میں نے اخبار میں خبر پڑی تھی ملیشیا کی کہ ملیشیا کے اندر طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا تو حکومتی سطح پر وہاں پر شادی شدہ جوڑوں کو آپسی زندگی گزارنے کے باقاعدہ تربیتی اجتماع کیے گئے موٹیویشن سیشن کیے گئے جس سے ان کے اخبار میں پڑھا جس سے ان کے طلاق کے ریشوں میں خاطر خواہ کمی آ گئی تو وہاں سے ذہن بنا اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات تھی کیونکہ ہمارے یہاں اگر شوہر شادی کے بعد دولن گھر پر آتی ہے تو وہ کوئی حقوق کے زوجین پڑھ کر نہیں آتی اور اگر لڑکا شادی کر رہا ہوتا تو, تو وہ بھی بیوی کے حقوق پروپر پر پڑھ کر نہیں جاتا اور اس گھر, گھر گرستی میں کیا کچھ مسائل آ سکتے ہیں اس کو نہیں پتا ہوتا دیکھیں پیسنجر میں اور کیپٹن میں فرق ہے کیپٹن جب سمندر میں جہاز لے کر چلتا ہے تو اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ جب طوفان آئے بھور آئے وہ بھو چال آئے تو تمہیں کیسے اپنے شپ کو لے کر چلنا ہے پیسنجر کی تربیت صرف اتنی کی جائے گی کہ جہاز اڑے جہاز نیچے آئے تو تمہیں سیٹ بیلٹ باندھ لینا ہے اسٹیم اسٹیمبر ٹائم چلنا اس نہیں چلنا لیکن جو بہا جو پیسنجر لے کر جا رہا ہے اس پائلٹ کی پوری تربیت کی جاتی ہے کہ لینڈنگ اور ٹیک آف کا طریقہ کیا ہے اور اگر باہر اوپر فضا میں اگر بادلوں میں جہاز تمہارا گردش میں آ جائے تو تم نے کس طرح ایک سیف لینڈنگ کی طرف بڑھنا ہوتا ہے اور ایک سیف سائٹ لینی ہوتی ہے ہمارے یہاں اس طرح کی تربیت نہ دولہے کی ہے نہ دلہن کی ہے جرنلی بات کر رہا ہوں تو جب تک یہ تربیت نہیں ہوگی تو شادی کے بعد جس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ بھائی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نہیں بنتی نہیں بنتی چھوڑ دو فارغ کرو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے فارغ کرو یا تو وہ فارغ ہو رہی ہوتی ہے وہ فارغ کر رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بچانے کے لیے ان کی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اس سلسلہ جب آپ نے شروع کیا ہے میں اب بھی عرض کرتا ہوں میری بات کو اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ لیں میں بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں اس وقت ہماری پوری سوسائٹی کو تربیت کی ضرورت ہے کھاو اپ پڑھا لکھا آدمی کہلاتا ہے خا وہ پیسے والا کہلاتا ہے خا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے خواہ وہ غریب ہے خا وہ شادی شدہ ہے مرد ہے عورت ہے بچہ یا بوڑھا یا جو بھی ہے ہر ایک کو تربیت کی ضرورت میلے سنو بوڑھوں کی تربیت فرماتے ہیں کہ آپ کو گھر میں کیسے رہنا ہے کیونکہ بوڑھوں کو بھی نہیں پتا کہ گھر میں رہنا کیسے ہے ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے یقین مانی ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے صحیح ابھی ان شاء اللہ بڑے بیان ہو رہے ہیں اور سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں آج ایک ہم نے اسپیشل چیز بھی جب رکھی ہے سلسلے کے کی اندر اس کو بھی شامل کرتے ہیں بڑی سیریس سیریس باتیں کر رہے ہیں آج آپ کیا بات ہے نہیں رہے جب سے سلسلہ شروع ہے یہ تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ بلکہ سوا گھنٹہ ہو گیا مسکراتے ہوئے نے دیکھا آپ کو بغیر تاجب کے مسکرانا ہے اس کو بھی بزرگوں نے پسند نہیں کیا آپ کی اب تک کی گفتگو سنجیدگی پر مبنی ہے آپ جیسا موضوع لائیں گے میرا ویسا ہی ریئیکشن ہوگا کیا شان ہے آپ اچھا ابھی جب یہ کورس آپ جو بھی کاؤنسلنگ کروائیں گے مدنی اپنا کورس ہوگا زوزین کے حوالے سے وہ ہوگا ابھی سر دست کیا کریں بیٹھے انتظار کریں اس کا نہیں ابھی تو میں نے بول دیا کتنی باتیں ہے پہلے بھی تو کوئی سیشن ہونا چاہیے جو لوگ شادی ہمارا جو چل رہا ہوتا ہے الحمد وہ یہ ہے الحمد میں نے باقاعدہ بارہ قسطیں میری مدنی چینل پر چلی ہیں اسلام اور شادی تو وہ دیکھی جا سکتی ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کی وہ نیٹ پر موجود ہوں گی مختلف کیسا ہونا چاہیے شوہر کو بیوی کو کیسا ہونا شوہر کو کیسا نہیں میں آپ کو واقعی بتاؤں اسلام و شادی میں باقاعدہ پوری مینٹلی پریپریشن کے ساتھ یہ میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا اس وقت سوال جواب ہیں اگر اسلام اور شادی کی یہ بارہ اقساط جو بارہ ایپیسوڈ کم و بیش ہیں اس سے اگر میں کہتا شادی سے پہلے اس کو دولے اور دلہن کے گھر والے اور وہ خود دونوں بیٹھ کر اگر دیکھ لینا میرے رب کی رحمت شامل آل رہی ان کا گھر سنتوں کا رمن کا گھیوارا بنے گا جی بارہ ریکارڈیڈ ہوئے تھے اور دو لائیو تھے سلسلے تو یہ کل ملا کے فورٹین ہو گئے چودہ ہو گئے سلسلے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا اور واقعی جسے کہتے ہیں تحفہ دینا لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں شادی پر جو ہے وہ توحفہ ملے چاہتے بھی ہیں اور لوگ دیتے بھی ہیں ٹھیک ہے دینا بھی چاہیے چاہنے پر تو ایک کوشچن مارک ہے چاہیں کہ مجھے تحفے دیں کہ چاہنا چاہیے یا نہیں چاہنا چاہیے یہ بھی ایک بات ہے تو اس پہ نگران شورا کا جو بیان ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے زبردست ایک توحفہ ہے دینا بھی چاہیے اور سنوانا بھی چاہیے اور اس کا فالو اپ بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا مدنی پھول جا رہی ساری ہیں موضوع آج کا جو ہے چل رہا ہے یہاں نگرانی شورا کو ہم ایک تصویر دکھائیں گے اور اس تصویر سے نگرانی شورا کی ایک یاد جو ہے یہ وابستہ ہے وہ یاد کیا ہے یہ ان سے پوچھیں گے آئیے دکھاتے ہیں دیکھیں حضور آپ بھی دیکھے ہم بھی دیکھتے ہیں ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ ہے <سلام> مشکل اتنا آسان نہیں ہے آج بھی تو مجلے کی چھوٹی کی باری بھی آنی ہے جی کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ پھر دکھا رہے جی ایک دفعہ واجو ونڈو میں دکھا رہے ہیں آپ کو جی مسجد شریف بھی دیکھیں کچھ یاد آیا آپ کو حضور؟ یہ کہاں ہے اگر یہ یاد آ گیا نا کافی جانی باقی بھی یاد آ جائے گا ویسے جی حضور اس سے میری یادیں وابستہ ہیں اس کا یہاں گیا ہوں گا یادیں نہیں جی یاد وابستہ تو ایک کا ہی پتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے ہمیں ہی ہمیں بھی بتایا گیا تھوڑا کلوز کریں گے ممبر پہ غور کریں نا آپ تھوڑا کلوز کریں گے نانے شورا فرما رہے ہیں تصویر کو جو ہے یہ کلوز کیا جائے قریب کیا جائے جی بالکل جی اس کو قریب کریں گے تصویر کو ویسے آپ کیا ابھی تک آپ کے ذہن میں کیا چیز گردش کریں یہاں گیا ہوگا کچھ بیاں کیا ہوگا کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ تو بتانا ہے آپ کو بتانا نا جی بلدیت دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ ایسا ہی کچھ دو جی بار کی تصویر ممبر شیپ نظر آ رہا ہے میرا ممبر بڑا غورت اللہ باہر تصویر دکھا دیں اس کے باہر کی چلے باہر دکھائے جی بغیر, کی جی؟ بغیر کی جی؟ اللہ اکبر چلے جی, باہر, جی باہر کی تصویر جو ہے تو مسجد شریف ماشاء اللہ نہیں مسجد ہی ہے اگر آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں تو مجھے بتا بھائی کیوں دکھا رہے اس سے کیا یاد میں بستا ہے آپ بول کے بتائے آپ تو پوچھے صبح تک پہنچے کچھ تو پہنچے کہاں پہ ہے یہ مسجد یہ جنگ یہی بتا دیں کراچی کی ہے بابل مدینہ کی مدنی خسوری شروع کر دی آپ لوگوں نے شاید بڑی یاد وابستہ ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے بڑی اہم یاد ہے جی میں نام لوں گا ان شاء تو صحیح زیارت بھی کروائیں گی ایک اور چیز جو, جو یاد وابستہ ہے اس یاد کی زیارت کرا دیں گے اچھا وہ بھی ہے اللہ اللہ اللہ نہیں یاد نہیں آ رہا مجھے یاد نہیں آ رہا کوئی خاص بیان کیا ہے آپ نے یہاں پہ کوئی خاص بیان کیا آپ نے یہاں پہ خاص بیان خاص بیاں کیا ایک اور دے لیتا ہوں کلو اگلا بھی وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا ویسے وہ بیان جو ہے وہ تحریری طور پر بھی جو ہے وہ ہو چکا ہے نہ بڑے بڑے بیانات تحریری طور پہ شائع ہوئے میں چھ سات کے نام تو سر دس لے سکتا ہوں سور ویسے تو ہر بیان ہی خاص ہوتا ہے لیکن یہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ بتا نہیں رہے جی یہ تو آپ ہی بتائیں گے نا اتنا کچھ تو بتا رہا ہوں آپ کو حضور بتا دیں آپ ازمائش میں نہ آئے آپ بتا دیں کیا آئے گی میرے ذہن میں نہیں آ رہی نہیں آ رہا نہیں آ رہا جی نجان شروع فرما ذہن میں نہیں آ رہا چلے میں ہی عزکیے دیتا ہوں یہاں حضور آپ نے بیان فرمایا تھا وقف پہ مدینہ دکھائیں جی یہ بیان فرمایا تھا اور یہ سالے کی صورت میں بھی الحمدللہ للہ مکتبہ المدینہ خان کا شریف آیا ہو چکے جی بالکل خان کا شریف سبحان اللہ ہمارے یہ یاد نہیں رہ سکتی تھی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں اس طرح یاد کیوں نہیں رہ سکتی اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ جب اس طرح کے اجتماع یا ہم جاتے ہیں نا تو ایک تو ہوتا رات کا وقت پہلی بات دوسری بات ہمیں ایک پیچھے کے راستے سے منچ بنا کر آ کر ہم کو بٹھا دیا گیا دوسری بات پھر وہیں سے پیچھے سے رہ کر پھر ہم مدرسے کی طرف چلے گئے تھے جہاں ہمارے وقف مدینہ کے اسلام تھے اور وہیں ساری خیرخواہی کا سب انتظام تھا تو جب اتنا سارا باہر باہر سے لے گئے نہ کب اس کے سہن میں گئے نہ ہی اے آدمی مسجد میں جائے کھڑے ہو کر نماز پڑھے نماز پڑے گا تو ممبر بھی دیکھے گا میرا بھی دیکھے گا قبلی کی دیوار بھی دیکھے گا تو یہاں تو کچھ ند ند دکھایا نہیں رات کا ٹائم راتوں رات لے آئے راتوں رات وہیں سے لے مطلب یہ کہ آپ نہیں بتا سکے اس کے باوجود نمبر آپ کے نہیں نہیں بتا سکنے کی میں وہ وجہ نہیں بتایا کہ وہ جگہ ہو نا جیسے اگر آپ اس کو مجھے گل بھی رہا مسجد دکھائیں جی تو میں شہر پہ چار مزاج مہمان دیوارے ہم نے تو دکھا گیا آپ سے پوچھ لیا بھارت آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہماری مدنی چینل کی ٹیم جو ہے یہ احمد پور شرکیا گئی اور وہاں پر وہ افراد کے جو بچارے جل گئے اور شہادت کے درجے تک پہنچے فوت ہوئے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کا سلسلہ تھا خالی اس کی ریکارڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے تو بہرحال وہاں معلوم ہوا کہ یہاں نگانے نے بیان کیا تھا وقف مدینہ اسٹائم بھائی جو ہے وہ وقفے مدینہ کے لیے تیار ہوئے تھے تو ہمارے اسٹائی بھائیوں نے وہاں اس کا ایک اس کو کیپچر کیا اس کی تصویریں بنائیں اور آج ہم نے اس کو سکرین پر بھی دکھایا ہے بہرحال مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں اگلا سیگمنٹ ہے پھر اس کے بعد ان شاء کی کالس کو بھی شامل کریں گے جی حضور بتائیے اللہ مدنی میں آج کیا جواب دینا ہے آپ کو کیا سوچ کر آئے سوچ کے ہم جو بھی آئے وہ تو ہمارے ذہن میں ہی اللہ ہم نے ذہن سوچ لیا ہے سوچا تو پہلے سے ہی ہوا بس پہلے سے ذہن میں جی ارشاد شاء اللہ گھڑی چلا رہے بھائی میروز بھائی یاد ہے نا آپ کو میروز بھائی کو بھی یاد ہے گھڑی بھی چل گئی شارو بھائی کو بھی یاد ہے یہ جملہ آ رہا تھا یاد سے تعلق سے لیکن میں نے بولا نکالنے شروع سے دو ہنچ نکال لیں گے صحیح ہے یاد ہے ٹھیک یاد ہے نا صحیح ہے کوئی مکان لا لا نہیں انسان لا اتنا سوچ رہے ہو انسان مریا تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے انسان ہے یا نہیں ہے ہاں بھائی صاحب کوئی نہ کوئی نکال ہی لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے جواب دینا ہوتا نا حضور نہیں ہے انسان بھی نہیں ہے نہیں اللہ تو ہے نعم اچھا شے ہے پاکستان سے شیکہ کو تعلق پاکستان سے تعلق آ, کیوں نہیں ہوگا پاکستان سے بھی تعلق ہے پاکستان سے تعلق ہے تعلق کو تھوڑا باتیں کر لیں آپ نے یہ جواب ہم نے دے دیا اس کا جی تعلق ہے نا پاکستان سے تعلق ہے بالکل بالکل ہے آج کیا ہوگا بیچارے سلسلے کی بات جی پاکستان اس کا تعلق ہے شے ہے اصل میں آپ کا جواب نام میں دے یا لا میں پسنا بھی کوئی ہے یہ پاکستان سے جو اس کا تعلق بیان کر رہے ہیں تو کیا صلی اللہ تعالی محمد یعنی یہ شے پاکستان میں موجود ہے بالکل موجود ہے پاکستان میں بھی موجود ہے پاکستان میں بھی موجود ہے یہ آپ نے ایک سوال ضائع کرا ہے اور شے ہے اس سے کس اولیا کرام سے کوئی نسبت حاصل ہو چھ کو ایس... سوا ایک منٹ ہے رنجی میں جواب دیتا ہوں اس کا ٹھیک ہے اولیا کرام سے نسبت براہ راست جیسے ہوتی ہے وہ نہیں ہے اولیاء کرام سے لا سوال واضح کر لیا وہ میں نے وہ بول دی جو جواب سوال تھا اس کا جواب دے دی اولیائی کرام سے نسبت نہیں ہے براہ راست نسبت جسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مرضی ہے آپ کی چھ ہو تا... اللہ اولیا اللہ اللہ... کراؤں بھی اس کو نسبت براہ راست نہیں, نہیں ہے اور پاکستان سے اس کو تعلق, ہے. تعلق, کیوں تعلق, ہے, کیوں تعلق نہیں ہے تو یہ مطلب کہ کوئی ان دنوں میں خاص اس کا کوئی چرچا ہوتا ہے اس شے کا زیادہ ان, دن ان دنوں میں خاص اس شے کی کوئی ان دنوں سے کیا وہ اگست کے مہینے میں کوئی وہ نہیں سب کے وہ وا نہیں یا لیا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک سوال ہے آپ کا کتنے سوال ہیں آپ کے ایسے ہی مطلب میں تو شے کی طرف جا رہا ہوں ٹھیک ہے لا اس کا جواب لا ہے بھارت سات آٹھ نو ان دنوں میں خاص چرچا نہیں ہوتا اچھا اور تھوڑا سا جواب مجھے دوبارہ یہ اچھا ہے آپ نے نہیں کی جب آپ دوبارہ دوہرا دیں مقام نہیں, نہیں, نہیں ہے انسان نہیں ہے شے ہے پاکستان سے تعلق ہے پاکستان میں می بھی موجود ہے اولیا سے نسبت نہیں براہ راست اور اگر سے بھی اس کا کوئی براہ راست تعلق, تعلق نہیں کوئی تشہیر کا وہ نہیں خاص اس کا کوئی خاص وہ نہیں اچھا لائیں یار کوئی سو سمجھ کے لائیں بہت یار آپ لوگ تو سمجھدار ہو گئے جب تک گیارہواں سوال باقی ہے نا جب تک ہماری سمجھداری کا فیصلہ نہیں ہونا اچھا چلے نامہ تو سات ہوئے ابھی جی حضور آٹھواں سوال سلمان میں ہم دکھا سکیں گے وہ چیز جی جی ان شاء دکھا رہے گا نا بالکل دکھائیں گے اچھا دکھا بھی سکیں گے وہ چھ نظر آتی ہے مخصوص ہے جی جی محسوس اور مبصر ہے جی بڑا ہنٹ دے دیا آپ نے جی وہ شیپ ہاتھ سے بنائی جا سکتی ہے ہاتھ سے بنائی کیا ہے مثلا کیا تھوڑا سوال آپ دیں نا اس کو تھوڑا واضح کریں جیسے جھنڈا ہوتا ہاتھ سے بنا نہیں ایسا نہیں ہے وہ ہاں جھنڈا جیسے ہے نا ویسی نہیں ہاں ہاتھ سے تو بن سکتی جی ہاتھ سے ہاتھ سے بن سکتی ہے ہاتھ سے بن تو سکتی ہے بانے کیوں نہیں سکتی ہینڈ سکتی ہے ایک سے دیویا کوئی جانے تو حضور ہاتھ سے بن سکتی ہے ممکن ہے بننا ہاتھ سے بننا اس کا ہاں جی ممکن ممکن ہے ہاتھ سے بن سکتی ہے فرماتے ہوئے یہ فرمائیں گے آپ کی یہ سوال آپ نے کیوں کیا ہاتھ سے بن سکتے ہیں اس کا آپ کو کیا فائدہ سے ایسے کیا آپ نے کیا سوچ کے سوال کیا یہ تو بتائیں گے ابھی چلنے رہے ہیں تو آدمہ سوال ہوا ہے سوال چلے ٹھیک ہے مدنی کسوٹی میں یہ سوال ہاتھ سے بن سکتی ہے یہ چلے آخر میں بتائیں گے نا آخر میں آپ کو بھی وضاحت دینی ہے ہم نے بھی وضاحت دینی ہے نیلانی شدہ بھی وضاحت آخر میں دے دیں گے ایک ساری جی حضور آگے گڑی تو بھائی چاہئے نام سوال کی مطلب یہ آپ نے کہا اگست کے یہ جو چودہ اگست آزادی کی جو ہم ٹیری چلاتے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں نہیں تعلق نہیں ہے سچ یہ بھی کہہ سکتا ہے پاکستان سے اس کا تعلق خاص خاص تعلق خاص تعلق ہے اور یہ دیکھی جا سکتی ہے اولیا کا رام سے خاص میں ادھر ایک بات کر دوں یہ آپ اب خاص وہ بیچ میں لے آئے مام انعام اللہ خاص خصل بات بھی ہوتا ہے تو آپ برال جو سوال تھا پاکستان سے تعلق ہے وہ اس پر ہمارا اسٹانس یہی ہے بالکل پاکستان سے تعلق تو ہے پھر آگے آپ کہہ رہے ہیں اولیاء کرام سے نسبت اولیائی کے سے نسبت نہیں ہے براہ راست نسبت نہیں ہے اس پر نسبت نہیں ہے اور آپ ایک مقدس شے کا لے کر آئے یہ براہ راست نسبت نہیں آپ اب یہ امامہ ہے میرا امامہ جو ہے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نسبت نہیں ہے میرے امامے کو اس والے کو تو اس طریقے سے ہے اور اگر بولیں کہ امامات تو سرکار علیہ سلاۃسلام ہی کی نسبت سے باندھا وہ آپ نے لفظ بولا میں ابھی عرض کر دوں یہ نہ ہو آخر میں پھر وہ اس کا وہ ہو جائے اولیا لفظ آپ نے بولا ہے اولیاء ہم نے اولیا جمع ہے ٹھیک ہے جی اور اس پہ اور یہ جمع جو ہے نا جمع کا اطراق عربی لفظ میں جمع کا اطراق یہ ہند بھی دے دیا آپ کو گویا کہ مرضی آپ کی جو بھی چاہیں دے ہیں مسلمان میں دیکھیں بات بتاؤں چین کی نفی جو ہے جمع کی نفی جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے تسنیہ یا واحد کوئی مسترجم ہے نگرانے شرا بتائیں یا نہ بتائیں مسکراہٹ انشاءاللہ شاء اللہ ادھر ہی آنی جی حضور آگے چلیں اتنا لے گیا آپ اتنا مطلب چلیں چلیں چلیں نو سوال ٹائم مل گیا آپ دیتے ہیں اتنی ڈیٹیل دیتے ہیں سوچنے کا موقع دیتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی دے جزاک کوئی رنگ بھی نہیں ہے یہ رنگ کلر نہیں ہے کوئی کلر نہیں نہیں یہ سوال ہے ہاں سوال ہے نہیں نہیں سوال رنگ بھی نہیں ہے لیکن اس کو واضح کر دیں کہ رنگ بس نہیں ہے میں آج کہہ دوں جی یہ تین کی نفی جو ہے نا یہ ہمارے نزدیک یہ ایک کو مستدم ہو سکتی ہے دو کو کو تو مستدم نہیں ہوگی کے نظامی پڑھا رہے ہیں میرے کو آپ کو سمجھ ہے جی آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں نظان شورا نے کہا کہ رنگ نہیں ہے رنگ کا استعمال تو ہو سکتا ہے اس میں وہ رنگ تو نہیں ہے نا جیسے گرین ہے بلو ہے وہ تو نہیں رنگ نہیں ہے رنگ سے خالیہ رنگ ہے اس میں رنگ ہے اس میں رنگ ہے اس میں رنگ ہے لیکن وہ خدا اور کیا, نہیں کیا, کیا رنگ نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا بات کیا شان ہے آپ کے دیکھیں اس وقت نا نگرانی شرح خاموش ہے ہم بول رہے ہیں ایسا نہ جائے جوابی جائیں رنگ بھی ہے اور خوشبو بھی ہے اللہ اللہ کیا ہے جی جس پاکستان سے اس کا تعلق بھی ہے بالکل ہے بالکل ہے تعلق قانونی طور پہ ثابت،, ثابت کر سکتے ہیں بالکل آہ آہ <حسن> ہو سکتی لیکن آپ نے تھوڑا ٹویسٹ کر دیا خوشبو کا نام لے کے خوشبو بالکل اس میں مشکل ہے اور خوشبو سونگی جا سکتی نہیں نہیں ابھی دو سوال ہے وہ دو سوال کریں نہیں نہیں پہنچ پا رہا ہوں تو کریں تو دو سوال تو کریں کرے بھی نہیں جا خوشبو سونگھی جا سکتی محسوس کی جا سکتی ہے خوشبو سونگھی بھی جائے گی محسوس بھی ہوگی حضور لیکن یہ اس ناک سے نہیں وہ فزیکل دماغ کچھ اور چاہیے وہ دماغ کچھ اور چاہیے بندہ چاہے تو پورا گلستان نکال لو اس میں ہرمین شریفین سے اس کا کوئی تعلق ہے برائے جواب دہ براہ راست تعلق نہیں براہ راست وہاں سے تعلق نہیں ہے خاص پاکستان کی طرف یوں ہوں ویسے ہرمین हरم, شریف فین میں نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا بالکل ہوگی جی ہرمین شریف میں بھی ہوگی پاکستان میں بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں پائی جاتی ہے دنیا میں پائی جاتی بالکل بہت اچھا سوال ہے ہرمین شریف میں بھی ہوگی بلکہ ہے جزم ہی کر سکتے ہیں بالکل رسول ہو اور مطلب نہ ہو یہ کیسے ہوگا کم ہی ہوگا وہ کیسے نہیں بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں جی حضور مشکل لے کر نہیں پہنچ رہا اچھا سب وقت المد مدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جی آپ نے وقت المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے پہنچا دیا آپ نے نہیں نہیں متباد المدینہ نے تو کتاب کتابیں شاعری کی ہیں نگرانشورہ کی کہا جائے طبیعت سے میچ بھی کرتی ہے تو بات غلط نہیں ہوگی اس سے عشق اور سوز والی طبیعت ہے نا وہ تو داعشی بات ہے کون سی کتاب مطلب اب میں گا عشقاؤں نہ کتاب جس میں عشق اور سوز نہ ہو لینے والا لیکن آپ نے کہا نا اولیاء کرام سے ڈائریکٹ اس کو نسبت نہیں ہے مطلب کی ہر کتاب کا براہ راست اولیاء کرام سے تعلق نہیں ہے اولیاء کی نفیقی ہے حضور ہم نے تین اولیا تین گلستان بزاد دی نکال دیے اس میں سے خوشبویں نکال دی اس میں سے رنگ نکال دی اور کیا کہتے ہیں سوال کریں کتاب بھی آپ نے بتا دی کہ کتاب ہے کتاب اسلام میں کی کسی مبلک سے اس کا کوئی تعارک ہے اس کتاب کا مبلک مب سے مراد اگر آپ یوں لیں معروف معنوں میں جسے کہتے ہیں مبلک وہ نہیں ہے تعلق معروف مبلک معروف معنوں میں دعوت اسلامی میں جس کو مبلک کہا جاتا ہے وہ تعلق نہیں ہے وہ تو نہیں ہے ویسے لیکن مبلک بھی تو ہے ملک اب لغبی بحث پہ جائیں مسئلہ تو یہی یہاں پہ لغبی بحث پہ جائیں کہ منتقی کی بحث پہ جائیں کس پہ جائیں گے مبانی سے تعلق ہے جی اس کا ان سے بڑا مبلک کون ہے امیر السنت سے ماشاء دعوت اسلامی کے مجنی ماحول کی بات کر رہا ہوں امیر السنت کی کتاب ہے مبلغ تو ہو گیا ہو گیا نا مبلغ تو مبلغ گھر بھی ہیں مبلغ بنانے والے عالم بنانے والے ہم سنت کی کتاب ہے سبحان اللہ اتنی بڑی آپ نے خالی کتاب پہ انعام لینا ہے نا ہاں جی اب کتاب کون سی جواب پر آپ نے لا کر کتاب کھڑا کر دیا کہ آپ کتاب لے کر آئے مخت المدینہ کی اور وہ بھی ہم شاید ہی کوئی دن جاتا ہو جس میں سے نا آپ کا کوئی بیان شاید ایسا ہو کہ اس میں سے مواد آپ بیان نہ کرتے اس بیان میں مجھے نہیں لگتا کچھ نہ کچھ تو اس میں لے کچھ نہ کچھ تو آئی جاتا ہے یہ ویسے بہت مبالغہ کر رہے ہیں آپ شاید کے ساتھ کہہ رہے ہو شاید مجھے جتنا یاد پڑتا نا کچھ نہ کچھ آئی جاتا ہے کچھ نہ کتاب نہیں جیبت کی تباہ کاریاں کتاب تو نہیں پھر آپ جواب دے دیں کتاب ہے مہروز بھائی بتا رہے ہیں وسائل بخشش وسائل بخش ماشاء اللہ یہ جملہ درست ہے کہ رجوع کر لوں کہ آپ کا شاید ہی کوئی بیان ہو جو اس کے کسی نہ کسی ضروری نہیں ہے اس میں سے شیئر آج آپ چودہ اگست پہ تھے لیکن ہم تھوڑا آگے بھی چودہ اگست پر تھا ابھی ایک مرلہ سوال ہوگا ایک مرحلہ آگے بھی نہیں گھما دیا کچھ شامل کر لیتے ہیں اب دیکھے آپ پاکستان ہی کا سوچتے رہے نا تو کیا ہوا نتیجہ اچھا ہی نکلا مجھے تو ہارنے میں بھی خوشی ہوگی جا کے میں پاکستان کا سوچوں گا اللہ اللہ محبت ہے سلحان اللہ جی کالس میری ہار بھی میرے ملک کے لیے ہوگی میری جیت بھی میرے ملک کے لیے ہوگی سبحان اللہ جی اللہ بات کر رہا ہوں فیصلہ باد سے میرا منٹ ایڈ کرنے ہارا ہوں تو دیکھنے والے دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ گھومتا پاکستان میرا رہ رہا ہے نہیں ملی تو نہیں ملی مجھے پھر بھی میرے ملک سے محبت ہے صحیح ہے جی آپ پیٹر بن جائیں ماشاء بات کر رہا ہوں فیصلہ باد میرا منٹ ایڈ کرنے کا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے اور ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ لوگ کیسے اگری ہوں گے کہ ہم تربیت لیں تو میں اس میں فرسٹ میں اپنے آپ کو مطلب ایڈ کرتا ہوں کہ مجھے تربیت کی ضرورت ہے اور یہ پروگرام جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تربیت کا پروگرام ہونا چاہیے تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہوگا انشاءاللہ یہ اس پر مزید ہم غور کرتے ہیں میری اپنی طبیعت تو اس طرح کی ہے کہ میں نے بزرگوں کا کول پڑھا ہے کہ طبیعت تربیت سے بنتی ہے تو ہر موضوع پر تربیت ہونی چاہیے اور ڈاکٹروں کو میڈیکل پر تربیت ہونی چاہیے وکیلوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے اور ہر پروفیشن کی تربیت ہونی چاہیے آپ دعا کریں اللہ کریں بہتر کریں ویسے ایک ہمارا ہفتہ وار سلسلہ ہے مدری مذاکرہ اس میں الحمد میں کہہ سکتا ہوں کہ مختلف موضوعات پر تربیت ہوتی ہے آج رات بھی مدنی مذاکر آئے اور رات بارہ بجتے ہی انشاءاللہ شاء اللہ ہم درد السلام کے ذریعے انشاءاللہ آزادے آزادی کی خوشی منائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جی ماشاءاللہ اللہ میں موضوع آزادی ہے سلمان بھائی بیروز بھائی ماشاءاللہ آپ بھی بہت پیارے سلسلے کر رہے ہیں اور جسمانی طور پر ماشاء اللہ ہمارے نگران شورہ عمران بھائی بوسٹ کرتے ہیں ایک انرجی دیتے ہیں اور روحانی طور پر ہمارے پیرو مرشد دامت برکاتم العالیہ ماشاء اللہ ہماری سمت جو ہے اور مقصد کیا ہے مقصد حیات کیا ہے الحمد اس کی رہنمائی فرماتے ہیں اللہ و جل دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے اور موضوع آزادی ہے میں امیر اہل کا ایک مدنی پھول آج میں اس پر نگران شعرا کا مدنی پھول چاہوں گا کہ ہمارے جسم تو آزاد ہیں مگر ذہنی طور پر ابھی بھی غلام ہے عمران بھائی اس پر آج مدنی پھول ایسا رشاط فرمائیے کہ حقیقی معنی میں ازادی کیا ہے اور ہم سے کیا مدنی فائدے لے سکتے ہیں اس پر آج مدنی پھول رشا فرمائیے ابتدان غالباً اسی پر ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنی عادتوں میں اور ذہنی طور پر اب تک ہم آزادی کا وہ لذت ہی نہیں پا سکے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اسلام ودین کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا انشاءاللہ جب اسلام و دین کی تعلیمات کے ہم قیدی بن جائیں گے تو انشاءاللہ دیگر چیزوں سے بھی آزادی نصیب ہو جائے گی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی ہم ساری لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا نگرانی شدہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہمیں آزادی ملی یہ آزادی سوچ کی ہر طرح سے ہم آزاد ہوگے تو ہم تو اسلام سے بھی آزاد ہوگے اس کے بارے میں ذرا آتا کہ اسلام سے دور ہو رہی ہیں آج اس کی میں کیا ہے کہ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی سنبھال دیجئے جزاک اللہ خیر آمین. لیکن یہ اس کا تعلق معذرت کے ساتھ آزادی یا نا آزادی سے نہیں ہے ہم جو اسلام و دین کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں اس کا تعلق ہماری تعلیم و تربیت سے ہے جب ہماری سوسائٹی میں تعلیم و تربیت اسلام و دین کے اصولوں کے مطابق ہوگی اور تعلیم و تربیت کرنے والے اسلام و دین پر عمل کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کمی جو آپ جس کا اظہار کر رہے ہیں وہ کمی اللہ نے چاہیں تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خان تاریخی اٹلی کی سے بات کر رہا ہوں عمران انکل بچے اٹلی میں چودہ اگست کس طرح منائے رہنمائی فرما دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستانی جہاں بھی ہیں اس طرح چودہ اگست منائیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں سدائے شکر کریں دو رقت شکرانے کے نفل پڑھیں اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اسے امن و سنتوں کا گہوارہ بنانے کے لیے دعائیں کریں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ لوگ صرف چودہ اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں وہ ستائیس رمضان کو یوم آزادی نہیں مناتے ہیں ستائیس رمضان کو یوم آزادی منانا کیسا ہے السلام علیکم و اللہ و وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ستائیس رمضان مبارک کو بھی یوم آزادی منانا اچھائی ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کے لیکن ہمارے یہاں ایک معاشرے میں انگلش تاریخ کا اتنا رجحان ہے ہماری برتھ ڈے بھی ہماری انگلش تاریخ کو مناتے ہیں اور ہم شادی کی اینیورسری بھی انگلش تاریخ کو مناتے ہیں تو اس طرح کی چیز اب ہمارے کلچر بن چکا ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ کو یوں سمجھیے کہ زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے البتہ رمضان مبارک کی ستائیس تاریخ کو بھی آزادی کی خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے سوال چلائیں جی سوال بھی چلاتے ہیں یہاں مدن کے ناظرین کو ایک تشہی مدنی گلسہ بھی دکھاتے ہیں نگران شرح کا ایک بڑا پیارا سلسلہ ہوا پاکستان سے متعلق مدنی منوں کے ساتھ اس کا تشہیری مدنی گلسہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ کب آ رہا ہے یہ بھی بتاتے ہیں جی جب تک مدنی گلستہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں نگران شرح سے ایک سوال کر لیتا ہوں سوال حضور یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے چودہ اگست کی خوشی منانے میں حرج نہیں ہے ستائیس رمضان کو منانے میں بھی حرج نہیں ہے آپ دیکھیں حضور نو زائدہ بچوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے بیماریوں کی شرح کے اندر اضافہ جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے صاف پانی پینے کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے لوگوں کے اندر ہیپاٹائٹس جگر کی بیماریاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں یعنی آپ ایک گراف دیکھیں کہ جو آگے بڑھتا جو ہے وہ چلا جا رہا ہے تو اس پہ ہم کیا خوشی منائیں گے اور کیسی خوشی منائیں گے خوشی اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی جی اور جب آپ خوشی منانے کا انداز اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے رکھیں گے جی تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ جناب وہاں اتنا غم ہے اتنی پریشانی اتنا دکھ ہے تو کیا جب آپ نے نماز پڑھ کر تلاوت کر کر اللہ کی عبادت کر کے اور ایک نعمت کا شکر ادا کرنا ہے خوشی منانا یہ شکر ادا کرنے کے متعلق ہے تو گاہرے کہ پھر آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے جو بیمار ہیں پریشان ہیں یا جو اب تک جنہوں نے تکالیف وغیرہ جو اٹھائی ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کیسے منائیں گے ویسے کل کا دن ہم عجیب سے منائیں گے انشاءاللہ ہم رات عشاء کے نماز کے بعد ہمارا مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے بارہ بجے گئے تو درود و سلام پڑھیں گے اس وقت مدنی مذاکرہ وقت مناسب چلتا رہے گا اگلے دن ان مدنی چینل پر سلسلے ہوں گے آپ لوگ صبحوں سے آ جائیں گے میں ان شاء اللہ رات عشا پڑ کر آ جاؤں گا بچوں کے ساتھ جو مدنی گلسہ بچوں کے ساتھ جو سرسا ریکارڈ ہوا ہے وہ کیا ہے تشریح مدنی گلستہ دیکھیے جی یہ یاد رکھنا میرے مدنی منوں اپنے ملک کو اپنے محلے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا کچرا کہاں پھینکنا چاہیے دن میں کہاں پھینکنا چاہیے اپنے ملک کو کیا رکھیں گے کچرے باہر پاکستان کو اچھا بنانے کے لیے ہم مدنی مُنیہ اور مدنی منیا کیا کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں اب ہم لڑنے والے نہیں ہیں ہمیں اگر کوئی مار بھی دی تو ہم کیا کہیں گے جاؤ معاف کیا کیا کہیں گے اچھا اس طرح جب ہم سگنل پر کھڑے ہوں تو سگنل پر کھڑے ہو کر کیا کرنا چاہیے اچھا لپے آتی ہے دعا کسی کو یاد ہے تھوڑی سی یاد چلو تھوڑی سی یہ مدنی منا مدینے کی یادوں میں بویا ہوا ہے اس کو مدینے کا ٹکٹ چاہیے اس کو لبیک کی آوازیں چاہیے اس کو تو بھائی واقعی اس کو توحفہ ملنا چاہیے ماشاء اللہ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے کون سا ہے چکور چکور ماشاء اللہ پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے آپ نے تو صحیح جواب دے دیا ارے واہ بابل مدینہ کراچی کو کس سبب سے دنیا میں خاص مقام حاصل ہے کام میں بتا دو بتا دو گی بندرگاہ کسان کا مطلب کیا کون ہمارا رہنما رسول ہوا یا خدا پاک وطن کی تو تو امین سبحان اللہ یہ مدنی یہ سلسلہ ہے مذنی چینل کا آپ دیکھیں گے ریکارڈیڈ سلسلہ ہے مذنی من اور مذنی منوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ چودہ اگست کی رات سوا نو بجے ایک اور بہت زبردست سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر آ رہا ہے اس کا تشہیر مدنی السہ آئیے دیکھتے ہیں I uh -huh. uh -huh. مدنی چینل لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے چودہ اگست کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک منفرد سلسلہ رات سوا نو بجے براہ راست جس میں ہوگا نگرانی شورا کے ساتھ فیس ٹو فیس پتا لگتا ہے غریب کا پاکستان باہر کے معلومات پتا چلے گا باہر کیا کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں مجھے کھانے کو نہیں مل رہا ایسا نہیں ہے اوپر سے نیچے تک سسٹم چلانے کے لیے فرق چاہیے آپ کو ہمیشہ گلی کے اندر کچرا نظر آتا ہے کبھی ٹانگ مار کر کچرا سائڈ میں بھی تو کرنا سوچتا اگر میرے اس وطن عزیز کی زبان ہوتی تو میرا وطن خود کہتا کہ میرے بارے میں غلط نہیں سکتا میں ایسا نہیں ایسا نہیں بولنا میرا پاکستان اچھا ہے چلتے تھوڑا سلسلے کی جانب ملیوں کا پاکستان Oh, <laughs> my اور اسی میں ہوں گے مدنی منوں اور بزرگوں کے ساتھ کچھ خاص سیگمنٹ پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا ساتھ ہی ساتھ ناظرین اور حاضرین کے لیے ہوں گے سوالات پر انعامات پیارے پیارے تبرکات ہیں مدینے کا مسلح بھی ہے مدینے کی تصویرات یا کعبے کا خلاف ہے آسان سوال کر رہا ہوں جلدی سے بتانا پڑے گا ہر سوال پر ایک تو میرے پاس 10 سوال آپ جواب دیتے رہیے میں سوال کرتا کا مہینہ کس مہینے کو کہتے ہیں جلدی مہینے کو کہتے ہیں نو نمبر میں دیکھیے آپ کے لیے کیا تحفہ ہے تفسیر سراس و جنان کا پورا میں دیا جائے گا پرانے ان کو تحفے میں عیدی بھی توحفے میں ملے گی نالا نے پاک توحفے میں گلافے کعبہ کے دھاگے پیاری فریم باب المدینہ کراچی میں رہنے والے آشقان رسول اپنے چھوٹے مدنی مننے اور منوں کے ساتھ اس میں شرکت کر سکتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت پونے نو بجے ہے سبحان اللہ کیسا پیارا زبردست جو ہے وہ سلسلہ رہا ہے اور اس میں غلاف کعبہ کا جو آپ کو ملے گا پیس اتنا بڑا غلاف کعبہ کا پیس اللہ اکبر سوال ہوگا سوال کا جواب دیں گے نگرانی شورا بتائیں گے کہ یہ غزافِ کعبہ کا اتنا بڑا پیس تحفے میں کس کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ حضرت سگزنا ابو ایوب انصاری ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فاضل انوار کی چادر یہ بھی تحفے میں دی جائے گی انشاءاللہ شاء تو ضرور شرکت کیجیے سلسلے کی ابتدا میں انشاءاللہ شاء اللہ فیس ٹو فیس بھی ہوگا اور اس کے بعد مختلف سیگمنٹ بھی ہوں گے اور انعامات و تبرکات کی تقسیم کاری بھی ہوگی توفے میں نگران شورا انعام کے طور پر عطا بھی فرمائیں گے جی یہ جو ہے وہ کچھ تعارف تھا سلسلوں کا تشہیری مدنی گزشتے تھے یہ بھی آپ نے دیکھے اور ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج لفظ بتانا ہے نگرانی شورا نے کہ یہ لفظ کون سا ہے اور لفظ بھی آسان بہرحال آج نہیں ہے جی بتائیے ابھی دکھائیے کیا ہے اللہ اللہ واجبہ جھنڈا پاکستان کا ہے اور زیڈ جو ہے یہ درمیان میں اللہ اللہ ایک دو تین چار غلطیاں بھی کر سکتے ہیں آپ کتنا بڑا نام لے کر آئے آج نو حروف نو حروف نو حروف ہرو گڑی لگائے بھائی نو حروف اے اے تو ہے اس میں یہ اے کے بغیر لفظ کیسے ہوگا یہ ہے او oh, oh, oh, ہو دو دو ہیں جی اے آئی او یو یہ واولس ہیں اے آپ اس میں سے بول چکے ہیں اللہ ایم جی ایم ایم فار محمد ایم جی جی ایم ایم ہے بھائی اس میں اللہ اللہ یہ آپ کو لفظ میں آگے آپ نے کیا یا ویسے ہی لے رہا ایسے ہی واہ جی واہ تیر نشانے پر لگ گیا جی دی ہے بھائی اس میں یو ٹھیک ہے بتا ہی دے کیا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو آپ نے برابر کر دیا کہ ماشاء اللہ مدر کی سوٹی کی کی مضبوط کر دی آپ نے بھر اس میں مظلفہ ہے اور ایسا مبارک مقام ہے جہاں پر حاجی جو ہے وقوف کرتے ہیں ساری رات کھلے آسمان طرح جو ہے وہ گزارتے ہیں حقوق بات کی معافی ہوتی ہے اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے سوال ہمارے پاس کچھ ریٹن میں آئے ہیں کیونکہ حج کا موسم ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ نے امیر احل سنت کے ساتھ کتنے حج کیے ہیں جو کو اگر چل مدینہ کے طور پر لیں تو ایک ٹھیک ہے جی صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہر سلسلے سے پہلے تلاوت اور ناد ہوتی ہے اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتی وجہ بتائیں جو شروع کرتے ہیں وہی بتائیں گے ٹھیک ہے جی ہر سلسلے کا اپنا فارمیٹ بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک بات ہوتی ہے چلے جی بہار کچھ کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں وقت بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہے تقریباً چھ منٹ ہمارے پاس جو ہے وہ باقی ہیں کالز ہم شامل کرتے ہیں کافی ساری کالز ہوں گی ایک ساتھ تین کال سے دے رہے ہیں اور ان پھر ان تینوں پر نگرانی شورا سے جواب لے لیں گے جی یہ سوال ہے کہ نگرانی شورا سے پوچھنا تھا کہ چودہ کو جھنڈیاں اور جھنڈے لگانا کیا یہ جائز ہے اور اپنی والدہ کے لیے تک نے دوبارہ پالیسی اللہ آپ کی والدہ کو شفاتہ فرمائے آپ کی والدہ پر کرم فرمائے جھنڈیاں لگانا جائز ہے okay. جی میری نگرانی شورا سے یہ عرض ہے کیا آپ نے مرشید پاک کے ساتھ میں قافلہ کیا ہے کبھی دعوت اسلامی کا جو جدور کے مطابق جو مدنی قافلہ ہوتا ہے وہ تو نہیں کیے البتہ تن جو تنظیمی اور جو ایک دعوت اسلامی کے جو مدنی کاموں کے حوالے سے جو قافلوں میں سفر ہوتا ہے وہ الحمدللہ کافی سادت نصیب ہوئی ہے سفر کافی ہوئے ہیں پاکستان کے اور پاکستان کے باہر کے جی نصر اللہ تعالی حضور شریف سے ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ مدینہ مدینہ ماشاء لبیک میں حاضر ہوں ماشاءاللہ مدینہ اچھا اس میں یہ ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ ان کا برائے راست اولیا گرام سے تعلق نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے امیر اللہ سند دعامد برقاتم اللہ عالیہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو مقام مرتبہ تا فرمایا ہے ساری دنیا جانتی ہے الحمد للہ تو ماشاء اللہ عمیر السند کا اگر تعلق ہے تو پھر اولیا سے تعلق ہوا نا اس پر تو ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے جزاک خیر السلام علیکم و اللہ و برکاتہ یہ بھی آپ کو ایک اور تین کی تقسیم بتائیں گے نہیں آپ نے تو اولیا پوچھا تھا نا آپ نے ولی تو نہیں نا پوچھا انہوں نے کہا نا مانو کر انہیں آپ کو یہی جواب دیں گے نا ساحل محترم نے فرمایا ان مانو کر تعلق ہے تو ان مانو کر تو ہم بھی مانتے ہیں تعلق جن مانو کر ہم نے نفی کی تھی ان مانو کر تعلق نہیں ہے صحیح اولیاء ویسے کہتے ہیں اولیاء میں نے کہا بھی تھا کہ یہ تین تین یا تین سے زائد اولیا کرام جب ہوں تو پھر لفظ استعمال ہوتا ہے اولیاء اور امیر اسنت اللہ کے ولی ہیں اس میں مجھے اللہ کے رحمت سے اس نے زن ہے اور بالکل پکا تھکا اس نے زن ہے اور ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ شیخ طریقت امیر اسنت کی فضان کی بہار کو تو آپ ولی ہیں اولیا جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے تین چار اولیاء کرام سے اگر کر ہوتا تو پھر یہ جواب بارالعام میں ہی ہوتا خیر ناظرین سمجھ رہے ہیں کیا ہو جواب دے رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں میں نے کچھ بولا کہ غلط دے رہے ہیں میں نے تو ناظرین کہہ رہے رہے ہیں ہیں کہ صحیح آپ یہ بھی سوال ناظرین میں سے کسی نے کیا ہے اچھا ناظرین اگر یہ کہتے ہیں کہ سلمان بھائی اور محروز بھائی حضرت صدر الرفاظ العم الدین مرادہ آبادی کا شعر سنائیں تو پھر آپ کیا مدینہ مدینہ جی حضور مزید السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد بقیر ازائے طاری ہے میں سے بات کر رہا ہوں نگرانے شعرا اس وقت ہم مدنی قافلے میں سفر کر رہی ہیں نگرانی شعرا ہمارے لیے دعا فرما دیجیے گا نگرانی شعرا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچے چودہ اگست کو پٹاخے وغیرہ مارتے ہیں اور ڈانس وغیرہ کرتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے جواب اشاعت فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے عباس صورتیں تو اس میں وہ ہیں جو شرح ناجائز ہیں لہذا ایک چیزیں نہیں کرنی چاہیے خوشی منانی ہے نا اللہ کی یاد اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے منایا کرے آج آپ کو آج میں نے ایک ایسی جو ہے وہ بات صبح ہمارے سلسلے میں ہوئی ہے کھلے آن اللہ کہتے کہتے میں جسے کہتے ہیں بندے کے دل پہ لگ گئی یہی چودہ اگست کا دن تھا پچھلے سال کی بات تھی ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی بائک پر آگے بٹھائے گھر سے باہر نکلا اور رات جو بارہ بجے اور فائرنگ شروع ہوئی ایک گولی اس کے بیٹے کے سر میں آ کے لگا اللہ اور اسی جگہ پر جو ہے وہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا یہ آج صبح ہمارے سلسلے میں کی اللہ, اللہ نصیب کرے اور ہمیں توفیق عطا کرے میرے پیارے پیارے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور پاکستان کی جشن آزادی کی خوشیاں منانے والے تمام عاشقان رسول سے مدن التجا کرتا ہوں کہ اس طرح ہلا گلا کر کر موٹر سائیکلوں کے سائلنسر کی جالیاں نکال کر ون ویلنگ کر کے فائرنگیں کر کے گانے موسیقی شراب اور گناہوں بھرا انداز اختیار کر کے جشن آزادی نہیں منایا جاتا خوشیاں نہیں منائی جاتی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غزب کو بھارنے والے اور اس کی ناراضی مول لینے والے کام ہیں یہ کون سا آزادی کا جشن منانے کا خوشی منانے کا طریقہ ہے اللہ کریم آپ کو ہم سب کو توفیق دے مدنی چینل پر رہیے مسجد میں آئیں مدنی مذاکرے میں آئیں درد و سلام پڑھ کر اللہ کی یاد کر کے اس کا شکر ادا کر کر آزادی کی خوشی منائیں اپنے رب سے دعا کریں استغفار کریں اب تک جو ہمارے برے اعمال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں وطن عزیز میں اتنے مسائل ہیں بے روزگاری ہے خوف ہے دہشت ہے پریشانی ہے ٹینشن ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے اندرونی بیرونی سازشوں میں ملک گھرا ہوا ہے آپ جانتے ہیں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں یا اللہ تو نے اتنا پیارا وطن دیا اس میں اتنی نعمتیں دی ہیں رب کریم اس کو نظر بس سے بچا اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں تیری رضا کے مطابق حصہ ملانے کی توفیق کا فرما زیادہ گناوں کو کر گناہ کر کے برائیاں کر کے بد اخلاقیاں کے ذریعے جشن آزادی نہیں منایا جاتا جشن آزادی منانے کے لیے اللہ تعالی کے حضور سدا شکر ادا کریں اور اس کی بارگاہ میں استغفار کریں اور دعائیں کریں اپنے بزرگوں کی عزت کریں اپنے ماں باپ کی عزت کریں اس انداز پر جشن آزادی کی خوشی منائیں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو نظر بس سے بچائے آمین بی جاہین نبی لمین صلی اللہ علی علیہ وسلم سسلے کا وقت ختم ہوتا ہے میں ہی اجازت لے لیتا ہوں اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ